خطبہ خطبہ کا موضوع وہ نہیں ہو سکتے قیامت ہاں کچھ بات بیچ میں آ جائے بات الگ ہے وہ بھی نصیحت کے مد میں ورنہ تو اصل مقصد جو ہے وہ نصیحت اور تذکیر ہے یہ ہے خطبۂ جمعہ کا مقصد یہاں تک کہ یہ جو آیت ہے قرئ القرآن سے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رو اور توجہ کے ساتھ سنو گے جس سے کہ امید ہے کہ تم پرہم کیا جائے تو یہاں القرآن کا رفظ ہے مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں آیت اتری ہے خطبہ جمعہ کے تعلق سے کہ جب خطبہ جمعہ پڑھا جا رہا ہو یا کہا کیا جا رہا ہو تو اس وقت پوری توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو یہ مالکیہ کا کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ القرآن اس آیت میں قری القرآن تو قرآن پڑھا جانا اس کا مطلب یہ خطبہ کا اگر پورا خطبہ نہیں تو میجر حصہ اس کا جو ہے بڑا حصہ وہ اس میں قرآن شریفی پڑھا جانا چاہیے یہ مالکیہ کے سمجھنے کے مطابق یہ بات ہے تو یہ ہیں سب تفصیلات اسی لیے اس کا سننے کو اس طرح واجب قرار دیا کہ بھئی ایک تو سنو اور توجہ کے ساتھ خاموش رہو ہاں نفیہ کے تو یہ ہے کہ اذا وہ جو امام جب کھڑا ہو جائے تو نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی گفتگو ہے شواف دوسری حدیثوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہ دو رکت تو ضرور پڑھی جائیں گی اگرچہ خطیب نے خطبہ بھی شروع کر دیا ہے وہ دو رکعتیں تو پھر بھی پڑھنی وہ حدیثیں ہیں جو گزر چکی ہیں تو اتنا جو اتنی بحث جو چل رہی ہے امہ میں اور حدیث یہ محدثین اتنی لاتے ہیں اگر خطبہ محض ایک تقریر ہوتی یہ دو تقریریں ہوتی ہیں تو تقریریں تو رات دن کرتے رہتے ہیں کسی اور تقریر کے تو آداب کہیں بھی نہیں بدلایا کہ صاحب وہ یہاں تک بھی مسئلہ آتا ہے کہ خطب جمعہ جو ہے وہ پاک ہونے کی حالت میں ہی ضروری ہے کہ نہیں بعض کہتے ہیں کہ صاحب ناجائز ہے بغیر وضو کے اور دوسرے کہتے ہیں کہ مکرو ہے مگر ہو جائے گا خطبہ یہ ساری بہتیں تقریروں کے لوگوں لیے تو کبھی کہیں ہیں نہیں تقریر تو چاہے ناپاک کیا بلکہ بسل ہو تب بھی کر لو رو. کون روکتا ہے لیکن یہ کہ یہ خطبۂ جمع تقریر نہیں ہے اس بات کو قرآن پاک اور حدیثیں محدثین فقہا اللہ خیر جزا حاج وہ سب اس بات کو کہتے ہیں اور اس کے پیچھے عقلی دائر ہیں صرف ایک عقلی دلیل کی بنیاد پر ان ساری حدیثوں کو اور تمام فقہا کے اس سمجھنے کو رد کر دیا جائے کہ صاحب جب خطبہ جو ہے وہ جب تک سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ تو نصیحت تو جبھی مؤثر ہوگی جب سمجھ میں آ جائے تو پہلے تو یہ کہ مخاطبین کے زبان میں ہونا چاہیے یہ نکالا اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب سمجھانا ہے تو دنیا بھر کے مسائل وہ پھر آج کے مشتین نے اس میں گھسا دیا جب اشتہاد کا جو مسئلہ جب لوگ کہتے ہیں اشتہاد کا دروازہ بند اے بھائی جن معاملات میں جو باتیں طے ہو چکی ہیں اور حالات بھی نہیں بدلے ہیں تو پھر اس کے لئے اجتہات کرنے کی کیا درود ہے چل سار حدثنہ ابو بکر بن عبی شیبہ قال حدثنہ عبداللہ بن عدریس عن حسین عن عمارہ بن رویبہ قال رآہ بس ربن مروانا عن المنبری رافعن یدئی فقال قبح اللہ ہاتین الیدئین لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول اب یدی هاکذا وآشار المسبیہ ہمارا روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بصر ابن مروان کو ممبر پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا یا تو ہاتھ اٹھانا دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اب دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے یہ, ب... یہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ رافیئن ید عام طور پر ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یا پھر یہ کہ تقریر میں کوئی بات کہنے کے لیے ب... ایسے تقریر میں ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے باتیں کی جاتی ہیں دو میں سے دونوں امکان ہیں ابن مروان کو ممبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو ہمارے ابن رویبا نے کہا اللہ ان دونوں ہاتھوں کا ستیہ کرے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس سے زیادہ اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی بات نہیں کہی کہ آپ نے صرف ایک جو تسبیح والی یہ انگلی اس کو اس کہتے مصب آپ نے اس سے جو ہے صرف ایک اشارہ کیا بس اس سے زیادہ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں یہ انہوں نے یہ بات کہی تو اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں کا اٹھانا اور ہلانا اور جلانا یہ سب منع ہے عجیب بات ہے کہ صاحب اب خطیب صاحب کو خطیبوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کے وقت میں وہ بھی ممبر پر ہاتھ اٹھائے ہوئے سامعین جو ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے اول کے آمین آمین بھی کہتے ہیں اس آمین بال کہنے پر اس موقع پر فقہ کا سب کا اتفاق ہے نہیں کہی جائے گی تو آواز اس لیے کہ وہ فانستو کے خلاف ہے تو نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ یہ آمین کہے جانے اور نہ خطیب کو ہاتھ اٹھانا ہے بلکہ یہ کہ دعا کریں بس اور جو سامعین ہیں وہ دل میں آمین کہیں زبان سے نہیں ہاتھ اٹھانا ثابت ہی نہیں وہ تو انہوں نے تو اتنی سخت کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کا ستیہ کر دے تو یہ ہے ان محدثین اور صحابہ کا سمجھنا حدثنا ابو الربی ابن, قالا حدثنا حماد ابن عمر بن قال فقال حدیث حدیث گزر چکی اب آئی ہے کہ جابر ابن اس درمیان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے ایک شخص آیا تو آپ نے وہ آپ نے فرمایا کہ اے فرانے تم نے نماز پڑھ لی تو برا وہی جو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی چاہیے جو سنت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور فرقہ کا مطلب کیا ہوا نماز پڑھو یہ ہے وہ دلیل جس کو میں نے کہا کہ شفافے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ دو رگتیں تو آ کر پڑھنا ہوگا اسے اگرچہ خطبہ کیوں نہ شروع ہو جائے یہ ہے ان کا شفافے کا بلا شبہ حدیث کا ظاہر یہی بات بتلا رہا ہے لیکن اور یہ جو مختلف حدیثیں آ رہی لیکن ایک حدیث ایسی ہے ہو سکتا ہے اس میں کہیں آگے آ جائے جس, جس سے یہ سمجھا گیا ہے اور خاص طور پر انحصیف کہاں نے یہ سمجھا ہے کہ دراصل آپ نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا خطبہ دینے کے لیے آپ پہنچے تھے اس وقت آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اور اب آگے یہ ایک محض تعویل ہے ان لوگوں کی یہ تو چلیے یہاں تک تو سمجھ میں آتی جاتی ہے بات لیکن آگے یہ بات کہ آپ نے خود روک دیا یہ دراصل تعویل اس لیے کرنی پڑی ہے کہ قرآن شریف کی جو آیت کہ فسٹم یو تو, تو اس واسطے اس کا جو مقصد ہے اس آیت کا کہ خاموش رہو اور توجہ سے سنو تو یہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ خطب کے دوران نماز بھی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخش شروع نہیں کیا ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ بھئی نماز پوری کر لو اور آپ نے پھر اس وقت خود شروع کر دیا جب ان کی نماز پوری ہوئی یہ انہوں نے تعویل کی وعالم جیسا وحدنا قطع السعید و اسحاق بن ابراہیم قال قطعی حدثنا وقال و کالاق اخبران عن امر سمعا جابر ابن عبداللہ یقول دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ فقال اصلیت قال لا قالقم فصلی رکعتین وفی روایت قطعبہ قال اصلی رکعتین تو مضمون وہی ہے الفاظ اس میں یہی ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی اور انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو فصلی رکعتین اور قطبہ روایت میں سلی رقات ال... الفاظ کے فرق ہے ف... فصلی کے, کے ساتھ تھا یہ خالی سلی تھا ار رکاتین علی کے ساتھ تھا یہ رکعتین بغیر علی کے تھا محدسین تو اتنے فرق کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یہی مضمون جابر اپنے عبداللہ کی روایتیں الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور مختلف سندوں سے یہ امام مسلم لا رہے ہیں اس سے امام مسلم خاص طور پر جب کسی مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ حدیث مختلف سندوں سے اگر آ رہی ہو تو وہ ساری سندوں کے ساتھ وہ حدیث لاتے ہیں جس سے وہ یہ بتانا ان کا مقصود ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت اہم ہے اور اس میں یہ رائے جو ہے وہ بہت مضبوط ہے جو بھی رائے وہ دینا جو حدیثوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نزدیک امام اگرچہ خطبہ دے رہا ہو تب بھی دو رکعتوں کا پڑھنا جو ہے وہ بہت عام ہے امام مسلم کی رائے چونکہ یہ ہے اس لیے وہ ساری سندوں سے یہ حدیث لا رہے ہیں وحد دسن صاق ابن ابراہیم والی ابن خشرم کل فرق پچھلی حدیثوں میں جو جابر کی حدیث آ رہی اس میں نام نہیں تھا ایک سو سایہ بس یہ تھا اس میں نام آ گیا کہ وہ سلیح غد تھے جمعہ کے دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے اس میں یہاں یہ نہیں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اس میں یہ ایک ممبر پر بیٹھے تھے بیٹھنے کا لفظ یہ خود ہی بتلا رہا ہے کہ ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا خطبے کی حالت میں وہ صاحب نہیں آیا یہی ہے وہ حنفیہ کا کہنا کہ خود وہ تو اگر ان حدیثوں میں یہ خطبہ دے رہے تھے اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اور کیا نام ہی کی روایت ہے یہ بھی نہیں کہ محدس بدل گئے جب جاویری کی روایت میں قائد ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو خطبہ تو کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا خطبہ شروع نہیں ہوا تھا آپ بیٹھے ہی تھے کہ وہ ابھی اذان شروع ہوئی ہو یہ اذان ہو گئی ہو تو آپ رک گئے خطبہ دینے سے خطبہ شروع نہیں کیا اور فرمایا کہ تم دو رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو آگے وعدسنا إساق ومراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن إيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا إساء عن الآمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء السليك للغطفاني يوم الجمعة برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما جابر عبداللہ یہ روایت ہے کہ غطفانی جمعہ کے دن آئے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بہ دے رہے تھے تو یہ صاحب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعتیں ہیں تم پڑھو اور تنجم و کا مطلب کیا ہوا لمبی چوڑی مت پڑھنا بلکہ بہت ہی مختصر ان کو پڑھو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور امام خود تو بھی یہ ہے کہ چاہیے کہ دو رگتیں پڑھ لے اور ولی تجویز امام مختصر پڑھ لے مختصر پڑھ لے کا مطلب اس سے وہ مسئلہ نکلے گا نکلے گا جو یہ کہ خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا خطبہ سے روک دیا گیا اگرچہ خطیب پہنچ چکا ہے ممبر پر لیکن ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا یہی مالکیہ کا مسئلہ ہے کہ اگر خطیب پہنچ چکا ہے اور خطبہ شروع نہیں ہوا دو رختیں پڑھ لو لیکن خطبہ جب شروع ہو گیا اب نہیں حنفیہ ہاں تو کہتے ہیں جب امام کھڑا ہو ممبر کی طرف چل پڑا تو بس جب بھی نہیں ہے سواد میں کہتے ہیں خطبہ شروع ہو گیا تب بھی پڑھی جائے گی تو, تو کہتے ہیں کہ ولی فیما مختصر پڑھیں تاکہ خطبے میں تاخیر نہ ہو یہ ہے اس کا مقصد ورنہ سنت اگر خطبے کے دوران پڑھا جانا ہے تو سنت پڑی جا رہی تو جیتے شاعلم بھی پڑھے کیا اشکال ہے لیکن آپ کا یہ فرمان ہے ولی فیما مختصر پڑھ لے جلدی جلدی اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی خطبے میں تاخیر نہ ہو محمن الرحيم وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفع انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتها إلي فأطي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلا يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها <تصفيق> مسلا خطبه جمعكة لها هي يبو رفعا کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور وہ آپ خود پر دے رہے تھے تو یہ ابو رفاق کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار رسول اللہ ایک مسافر آدمی ہوں جو آنا ہی اس لیے ہوا کہ اپنے دین کے بارے میں سوال کروں کہ اس کا دین جو ہے وہ کیا ہو اور کیسا ہے تو ابو رفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح متوجہ ہوئے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور مجھ تک پہنچے پھر آپ کے لیے کرسی لائی گئی اور کہتے ہیں ابو رفا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے تو اس کا مطلب یہ فریم جو تھا جو بھی تھا لوہے کے فریم کی کرسی ہوگی تو ابو رفا کہتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھے تعلیم دینے لگے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جو علم دیا تھا اس سے پھر آپ اپنے خطبے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنا خطبہ پورا کیا تو یہ معلوم ہوا کہ خطبے کو بیچ میں چھوڑ کر کے اور دوسری طرف توجہ آپ نے فرمائی تو کہاں جو ہیں وہ اس سلسلے میں اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ خطبہ بسرتے کہ وہ جب اب تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں گزشتہ ہفتوں سے خطبہ جمعہ کا مطلب کیا ہے اس مطلب کو ذہن میں رکھیے گا ورنہ اگر لیکچر ہو اور جیسے ہو رہے ہیں اگر وہ ہو پھر تو جو چاہے سو کرتے رہیں لیکن یہ کہ جو خطبہ جس کو شریعت نے جو رکھا ہے اسی کے بارے میں کا یہ کہنا یہ ہے خطبے کے درمیان میں کوئی اور باتیں دنیا کی جہان کی نہ کرے ہاں اگر دین کی کوئی بات کوئی نصیحت کرنے کی ہو وقتی طور پر کوئی مسئلہ کوئی چیز سامنے آ گئی اور اس وقت اس بات کو بتلانا ہو تو درست ہے مضمون خطبہ جو چل رہا ہے اس کو بیچ میں روک کر کے اور کوئی اور بات کر لینا جس سے کسی کی اصلاح ہو جائے جو غلطی اس وقت سامنے آئی ہے یا جو ضرورت دین کی سامنے آئی ہے اس بارے میں رہنمائی کرنا یہ درست ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہ اسی سے مشورہ نکلا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو وہ آدمی آیا اور خطبے کو روکنے اس لیے ہوا ہے کہ جو مسئلہ آپ کے سامنے لایا گیا تھا وہ اپنی نوعیت کے اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے خطبے سے بھی زیادہ اہم تھا کیونکہ وہ مسئلہ ہے کسی عقیدے کا وہ شخص جو ہے ابھی ایمان والا نہیں ہے مسلمان نہیں ہے اس نے سنا کہ بھئی اسلام ہے اور دین ہے مذہب ہے تو وہ آیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسافر ہوں اور میں دین کے لیے دین کے طلب میں آیا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں غلط ہوں صحیح ہوں کس کو کہتے دین کسی کے عقیدے کو درست کرنا عمل کے درست کرنے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے خطب جمعہ جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے جس میں ان کے عمل کی درستگی کی بات ہے اور یہ آدمی جو ہے جو مسلمان ہونے کے واسطے آئے یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اسی سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ کوشش اگر مسلمان ہونا چاہے اور وہ مسلمان کی اس سلسلے میں مدد لے کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا ہے مجھے مسلمان کرو یا مجھے ایمان والا بناؤ تو مسلمان کے جس کے پاس وہ آیا اس کے ذمے ہے کہ بلا تاخیر اس کو مسلمان کریں اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے یہ جو بعد لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ابھی سوچ لو ابھی آئیے ابھی جمعہ کے دن آئیے اور عید کے دن آئی ہو بہت بڑا مجموعہ ہوگا وہاں مسجد میں آئی ہو یہ سب ایسا ہو گیا کہ جیسے یہ زائد چیزیں ہیں اصل چیز اس کا مومن اور مسلمان ہو جانا کلمہ اس کو پہلے پڑھا دو بعد میں اس کو بلاتے رہنا جہاں بلانا ہے کیونکہ اب جب کہ اس نے ارادہ کر لیا مسلمان ہونے کا اور اسے معلوم نہیں کیسے مسلمان ہوتے ہیں خدا نخواستہ اگر میں اس کی موت اس حالت میں آ گئی تو ذمہ دار کون ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک کر کے اس کو جا کر دین کی بات بتلائی جو بہت ضروری تھی اور پھر آپ نے آ کر خطبے کو پورا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہے اس کی اس کو اس کی اہمیت کا لحاظ کیا جانا چاہیے وحدثنا عبدالله ابن مسلم ابن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال أن جافنا نبي ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخلج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرع بعد سورة الجمعة في الركة الآخرة إذا جاءت المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرق فکن تلو ان کرات ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ مروان ابن الحکم نے جو آ یوں کہ یہ کہ گورنر تھے حضرت ماوی رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد یزید کا زمانہ آیا تو یہ مروان ابن الحکم جو تھے مدینہ منورہ میں گورنر تھے خلافت کی طرف سے تو ان کو کوئی سی کام کے لیے باہر جانا ہوگا تو ابو حریر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اپنا نائب اسسٹنٹ بنا گیا مدینہ پر کیا آپ میں تو جا رہا ہوں کسی ضرورت سے باہر تو میرے آ, عدم موجودگی میں آپ میرا کام میرا چارج لیں ابو کو چارج دے کر چلے گئے <تصفح> اور مکے وہ ہاں آ گئے وکھلا مکہ ان کو مکے جانا تھا مروان کو تو ابو ریر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہمیں اور اس میں سورت الجمعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جا اکل انہوں نے پڑھی دونوں صورتیں ایک کے بعد ایک ہیں تو یہ دونوں صورتیں دو رکعتوں میں پڑھی ابو رافع کہتے ہیں کہ میں جب انہوں نے نماز پوری کر لیا تو میں ابو رائے کو پکڑا اور میں نے کہا کہ آپ نے وہ دو صورتیں پڑھی ہیں جو علی طالب رضی اللہ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے انہیں جمعہ کے دن حضرت ابو علی بھی انہی دو انہی دو دو کو پڑھا کرتے تھے جمعہ کی نماز میں سورت الجمعہ پہلی رکت میں اور دوسری رکعت میں اجاز عقل منافق تو مطلب یہ کہ آپ نے جو پڑھی ہے تو حضرت علی بھی, بھی پڑھتے تھے تو کوئی معلوم ہے اس کی اہمیت ہوئی اس پر ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکتوں کو جمعہ کے دن پڑھ کے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ سنت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نماز جمعہ کے اندر یہ رک نماز یہ صورتیں پڑھنی چاہیے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون اس سے بھی معلوم ہوا کہ جیسے وہ میں نے کہا تھا کہ نماز طویل ہو اور خطبہ مختصر ہو اب اگر واقعی سور جمعہ پوری پڑی جائے اور سورہ منافق بھی پوری پڑ لی جائے پونے تین صفحے کی تو کم سے کم یہ دو صورتیں تو اس میں نماز تو لمبی ہوئی ہی جائے گی اب آج کل یہ ہے کہ تقریر کرنے والے بھی خوب لمبی تقریر سننے والوں کو بھی اس کے بغیر مزہ نہیں آتا اور نماز جو رہ گئی اس میں ولاسری نہ آتی کو سر بس اس سے زیادہ لمبی کرنے لگو تو اب لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ایک صاحب ایک مجھ سے ہی کہہ رہے تھے صاحب آپ کے مسجد میں ذرا ان سے امام صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا نماز کو مختصر کریں میں نے کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خطبہ کو مختصر کر دیں حالانکہ ہمارے تو الحمدللہ للہ خطبہ بھی مختصر ہوتا ہے مگر وہ نماز بس یہ چونکہ بن گیا ہے کہ جتنی نماز مختصر ہو ہلکی ہو تو اتنا یہ کہ حالانکہ سنت کا اہتمام ہونا چاہیے حدثنا قتيبة بن سعيد و ابو بكر بن ابي سابقه لا حدثنا حاتم بن اسماعيل ثاني سند و حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما ان جعفر نبينا ابينا عبيد الله بن ابي رافع قال استخلف مروان ابا هريره بمصر غير ان في روايه حاتم فقرا بصوره الجمعه في السجد في السجدة الاولى وفي الاخره جاء المنافقون وروايه عبد العزيز نص حديث سليمان بن بلال اس میں وہی روایت ہے صرف یہ ایک الفاظ کے فرق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں چونکہ پہلی رکعت کا لفظ نہیں آیا تھا تو اس میں اور پہلی رکعت کے اندر سورہ جمعہ اور دوسری میں ادراج کر المنافقون پڑھی حضرت ابو ہریرہ نے فاضل سن یحیی ابن یحیی ابو بکر ابن ابی صہیب و اسحاق دمیانن جری قال یحیی اخبرنا جریر ابن ابراہیم ابن محمد ابن المنتصر عن عن حبیب ابنع ابن بشیران ابن بشیر, ابن بشیر قال رسول اللہ عید الجماعت نعمان ابن بشیر رضی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں اور جمعہ میں بھی سب بھی ربغ الآلہ اور حلطا کا تیزرشیا تلاوت فرماتے تھے خود بات صاف ہے کہ مطلب پہلی رکعت میں سب حصم و رپیغل اور دوسری رکعت میں حلطا کا تیسر یہ دو صورتیں تو نمال ابن بشیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ عید اور جمعہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ایک ہی دن میں تو آپ پھر بھی عید کے اندر بھی عید کی دونوں رکعتوں میں بھی نہیں دونوں صورتوں کو پڑھتے اور پھر جب جمعہ کا وقت آیا تھا اس میں بھی آپ انہیں دونوں صورتوں کو پڑھ لیتے تھے تو اس سے ان دونوں صورتوں کی اہمیت معلوم ہوئی اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر جمعہ اور عید ایک ہی دن آ جائیں تو دونوں پڑھی جائیں گی اور آپ نے پڑھی ہیں اس روایت سے خود یہ بات معلوم ہو گئی وہ جو یہ مسئلہ ہے شاید پتہ نہیں آگے ہے نہیں آئے کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب جو جمعہ اور عید اکتی ہو جائے تو بس اب جمعہ کی چھٹی ہے وہ مسئلہ جو حدیث میں ہے اس کو سمجھ لیجیے بات یہ ہے کہ چونکہ عید کے واسطے گاؤں کھیڑے جنگل کے بھی لوگ آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو اب یہ کہ وہ رکے رہیں تو ظاہر کے حرج ہوتا ہے اور عید چونکہ بہر ایک سال بھر میں خوشی کا دن ہے ان کے ذمہ واجب نہیں بھی ہے عید کی نماز پڑھنا مگر جب آ گئے وہ شہر میں قصبے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا تم نے غلط کیا کہیں کو آئے جی تم تو آ گئے جب نماز پڑھنی ان کو اب نماز پڑھ کر کے اگر ان سے کہا جائے جمعہ تک بھی رکو یہیں تو ظاہر ہے کہ ان پہ تنگی ہو جائے گی کہاں کھانا کھائیں گے کہاں ٹھہریں گے تو اس واسطے آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ جس جس کا دل چاہے وہ کیا نام ہے جانا چاہے چلے جائے اور جس کا دل چاہے ٹھہر جائے ہم تو پڑھیں گے ہم تو پڑھیں گے لفظ کو تو چھوڑ دیا لیکن یہ کہ جس کا دل چاہے چلے جائے وہ اس کو لے لیا انہوں نے کہا بس اب ایک دن میں جو ہے دو نمازیں نہیں ہوں گی تو یہ سارے عجیب مسئلے ہیں حد حدنا رسول اللہ صلی اللہ یوم الجماء سے کالا نقرا کا دیس الخواشی قیص نے لکھا خط نعمان ابن بشیر رضی اللہ کے پاس اس میں خط لکھ کر یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سوائے سورہ جمعہ کے اور کیا پڑھا کرتے تھے کون سی سورت پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ دھحا ابن قیس کو یہ تو معلوم ہے کہ سورت جمعہ آپ نے پڑھی لیکن کوئی اور بھی سورج آپ نے پڑھی تو انہوں نے کہا نمان ابن بشیر نے فرمایا کہ حلطا کا ذیا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز تو ہے قرآن شریف کی کوئی بھی آیت اور کوئی بھی صورت نماز میں پڑھ لینا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان صورتوں کا پڑھنا جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں ثابت ہے تو جو اس نیت سے پڑھے گا ظاہر ہے کہ اس کو اور بھی نورانیت اور ثواب حاصل ہوگا سنت کے اتباع کا حد صنع ابو بکرابی حد ابد ابن قال حدثنا عبدہ بن ان سفیان ان مخول عن مسلم البطین ان سعید بن جبیر عن, عن ابن عباس ان, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرؤ فی صلاة الفجر یوم الجمعہ تیالیف لامی تنزیل السجدہ وحال اتاعا للانسان حین من الدار وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرؤ فی صلاة الجمعہ سورة الجمعہ والمنافقین ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تو ورہ الفلام تنظیم سجدہ جو کہلاتی ہے تو وہ سورت پڑھا کرتے تھے جس میں سجدہ کے آیت آتی ہے اور دوسری رقط میں سورہر حلطنسار یہ تو فضر کی نماز میں دو صورتیں پڑھا کرتے تھے یہ لمبی صورتیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں سورت الجمعہ اور سورت المنافقین جو پہلے بھی آ چکا تو اس لیے جمعہ کی فجر میں ان دونوں صورتوں کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہوا تو جن لوگوں کے اس کا اہتمام ہوتا ہے سنتوں کا وہ اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو راج جن کی تقریر ہے ان کے والد صاحب اور اللہ علیہ ان کو میں نے جو دیکھا ان کی مسجد میں فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن یہی تھا کہ جو امام تھا اس کو معلوم تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا ہے ان دونوں صورتوں کو علیفلامی تنظیم اور حضلۃ علی انسان ہر جمعہ کی صبح کو بلا ناغا یہی پڑھنا ہوتا تھا اور ہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے تو وہ پہلی رکعت میں چبیس مربع کا اعلیٰ اور دوسرے رکت میں حلۃسر وغیرہ میں نے اس کے خلاف کرتے نہیں دیکھا کبھی ان کو رحمہ اللہ حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل نبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعه مساله صلاه الجمعه کا ایک تو یہ کہ جمعہ کے خطبے کا مسئلہ ایتھا اس کے بعد پھر جمعہ کی نماز میں کون سی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے وہ مسئلہ آیا پھر جمعہ کے دن فجر کے میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے وہ مسئلہ بھی آ گیا اب یہاں سے مسئلہ ہے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد چار رکت اس کو پڑھنی چاہیے سنت کی اس مسئلے میں روایتیں مختلف آ رہی ہیں کہیں کسی میں چار ہیں تو کسی میں دو ہیں تو اور کسی میں صرف دو ہیں اب میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا یہاں اس حدیث میں تو آیا کہ چار رکتیں پڑھی جائیں جو اگر جمعہ کی نماز کے بعد حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن سہیل عن نبيه النبي قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا صليتم بعد الجمعۃ فصلوا اربعا عمرو فی الروایہ قال ابن ادریس قال سہیل فين عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين اذا رجعتا جمعہ سے پہلے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جو جیسے ظہور سے پہلے چار رکتیں ہیں تو وہ چونکہ زہر کے ہی وقت میں تو جمعہ کی نماز ہے اس لیے وہ پہلے کی چار رکتیں رہیں گی مسئلہ بعد میں کیونکہ ظہر کی نماز میں تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد دو رکتیں ہیں متفع اب جمعہ کے لیے یہ ہے کہ جمعہ میں جمعہ کے بعد کتنی ہے اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ میں تو چار رکعتیں ہیں اور اس کو کم کر کے دو رکعتیں ہیں جمعہ میں کیا گیا تو کیا سنتیں اتنی ہیں دو رکعتیں یا سنتیں بڑھ گئی ہیں اصل میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا تھا اس لیے یہ حدیثیں آ رہی ہیں تو اس میں ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جیسے پہلے ان کی تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو جمعہ کے بعد تو پھر جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو چار رگت نماز پڑھو یہ وہی روایت ہوئی جو پہلے آئی البتہ اس میں ایک راوی امر عمر اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابن ادریس جو ان کے شیخ ہیں ایک دوسرے راوی وہ سہیل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ کہ اگر آپ کو جلدی ہے کسی کو تو پھر وہ دو رگتیں مسجد میں پڑھ لے دو رگتیں اپنے گھر جا کے پڑھ لے اظہار جہاں یہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک دوسری بات معلوم ہوئی امر کالا حد دسنا وکیل قلعہ سہیل نبی نبی رسول اللہ وسلم منقانہ بعد الجمعہ اليوصلي اربعا وليس في حديث یہ اس میں مضمون وہی ہے بس چونکہ راوی تو اصل راوی تو ابو هررہ ہیں لیکن جو سند ہے راویوں کی ان میں فرق چونکہ ہو رہا ہے تو اس لیے کہیں تو لفظ منكم من كان منكم مصليا تم میں سے جو کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو جمعہ کے بعد اس کو چاہیے کہ چار پڑھے لیکن جریر کی روایت میں من کم کا لفظ نہیں ہے یعنی تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کا لفظ نہیں آتا بلکہ یہ بس جو کوئی جو جمعہ کے بعد نماز پڑھ رہا ہو وہ چار رکعت پڑھ لے مضمون تو ایک ہے وہ تو محدثین کا اتنی احتیاط ہے کہ اگر ایک لفظ کا بھی فرق ایک روایت میں آ تو اس کو بھی بیان کریں گے حد دسنا ابنیا و محمد حد دسن سنت و حد دسنا قطع سعید کالحدن عمر كان اذا ان فسجد فی كان رسول اللہ صلی اللہ وسلم نافع عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو وہ وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں مطلب مسجد میں نہیں پڑھتے تھے کچھ اور اپنے گھر میں آ کر کے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے اس کے معنی کیا ہوئے مسجد کے اندر کچھ نہیں پڑھا مسجد سے جا کر گھر کے اندر دو رگتیں پڑھی یہ ایک تیسری بات تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقان علیہ وجما فَيُصَلِّ فِي بَيْتِ قَالَ قرأتُ فَيُصَلِّ احیاء احیاء جو یہ وہیں جو رقاطی امام مالک کے راوی ہیں امام مالک جو کتاب ہے یہ یاہیا ابن یاہیا کی لکھی ہوئی ہے جو شاگرد ہیں امام مالک کے تو امام مالک جب درس دیتے تھے حدیث کا تو وہ جو یوں کہیے کہ فولڈر تیار ہوا تھا اسی کا نام اور تیار کرنے والے ہیں یاہیا ابن یاحیا تو اس کو معتا امام مالک کہتے ہیں اور امام محمد نے جو فولڈر بنایا تھا تو اس کا نام ہے معتا امام محمد ہیں معطا دونوں تو یاہیا ابن یاحیا جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے موجودگی میں, میں میں نے اس حدیث کی قراعت کی قرۃ علی مالک میں نے قراعت کی یہ بات پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے میں نے جس وقت یہ مسلم شریف شروع کی تھی اور, اور اس سے پہلے میں جو محدثین کے اور حدیث جمع کرنے کے اصول اور ضابطے میں سب بتلا رہا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ دو طریقے ہوا کرتے تھے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ شاگرد کوئی قراعت کر رہا ہے اور استاد شیخ جو ہے وہ اس کو سن رہا ہے یہ ایک صورت دوسری صورت یہ کہ استاذ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے خود اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر جو پڑھنے والا تو ایک ہی ہے لیکن سننے والے تو کئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والا کوئی بھی وہ بھی تو حدیث اس نے آخر حاصل کی وہ نقل کر رہا ہے پڑھنے والا نقل نہیں کر رہا دوسرا نقل کر رہا ہے یہ تین صورتیں ہیں تو یہاں یہ صورت ہے کہ بن ابن کہتے کہ میں نے پڑھی تھی امام مالک کے سامنے کہ اور وہ روایت اس طرح تھی کہ نافع امام مالک نافے سے روایت کرتے ہیں اور نافع عبداللہ بن عمر سے سبحان اللہ کی اتنی مضبوط حدیث ہوگی کہ مالک نافع عبداللہ بن عمر اس سے زیادہ شارٹ اور کیا سند ہوگی تو عبدال بن عمر جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نماز کی کی تفصیل بتلائی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے اور دو رکعتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے تو یہ وہی امام مالک عبد اللہ عمر سے آ گئی وہ پہلی رواج جو ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر کی تھی اور یہ بھی رواج جو ہے عبداللہ ابن عمر کی ہوئی حدسنا اب وکر ابن قال حدثنا کالا عن ابن جرائج قال اخبر عمر ابن عطا ابن ابل ابن ابل خوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أقتي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليته فلما دخل أرسل إليه فقال لا تعود لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تقرد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك اللہ نوسی نے اپنے شاگرد عطا کو صائب نے اخت نمیر کے پاس بھیجا کیوں بھیجا کہ انہوں نے جو دیکھا تھا پوچھنے کے واسطے کہ حضرت معاویہ نے وہاں نماز کے پڑھنے کے بعد ان صاحب سے صاحب ابن وقت نمیر سے کیا بات کہی ہے پوچھ کے خلیفہ خلیفہ مسلمین ہیں اور صحابی ہیں جب وہ کسی ایک آدمی سے کوئی بات مسجد میں کر رہے ہیں خاص طور پر بلا کر کے یا ان کے پاس جا کر تو کوئی بات ہوئی ہے کوئی مسئلہ ہے اس لیے نافع بن جبیر نے عطا کو بھیجا صاحب ابن اخت نمیر کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ معاویہ نے رضی اللہ عنہم نماز میں کیا مسئلہ انہوں نے رکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی مقصورہ میں مقصورہ جو جگہ وہاں تھی دمشق میں تو ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی جب امام نے سلام پھیر لیا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو کر کے میں نے پھر نماز پڑھ لی مطلب یہ کہ سنت نماز جو تھی جمعہ کے بعد کی سنت میں انہوں نے امام نے سلام پھیرا میں نے سلام کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور میں اپنی سنت پڑھی تو کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت معاویہ وہاں آئے تو انہوں نے میرے پاس کسی کو بھیجا بلانے کے لیے میں پہنچا ان کے پاس تو انہوں نے فرمایا جو تم نے کام کیا یہ پھر مت کرنا یعنی کیا مطلب کہ یہ تم نے امام نے سلام, امام نے سلام پھیرا تم کھٹ سے کھڑے ہو گئے اور تم نے جو ہے سنت پڑھ لی یہ کام پھر مت کرنا یہ یہاں نے فرمایا اور نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھو تو پھر نماز کو نماز کے ساتھ مت ملا یہاں تک کہ تم کوئی بات کر لو یا پھر یہاں سے مسجد سے چلے جاؤ مطلب کہیں اور جا کے پڑھو یا پھر بات کر کے کچھ کیونکہ رسول اللہ صلیم نے ہم کو حکم دیا اس بات کا کہ ہم نماز کو نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ ہم کوئی بات کر لیں یا مسجد سے نکل جائیں یہ حضرت معاویہ کا فرمانا ہے اس سے یہ بات ہوئی کہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کھڑے ہوگی خوب جناب یہاں تک کہ اتنی زور زور سے باتیں ہوں کہ دوسروں کے سنت پڑھنا ہی مشکل ہو جائے یہ تو واحد بات ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کا حاصل یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تسبیحات جو ہیں وہ ثابت ہیں تو اگر تصویر بھی پڑھ لی جائے دس مرتبہ جیسے سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لیں یا دعا مانگ لی تو کم سے کم ایک, ایک بات ہو گئی اور فصر ہو گیا نماز کا نماز کے ساتھ تو نماز کو نماز کے ساتھ نہیں جوڑیں ہاں یا پھر یہ کہ چلے جائیں اٹھ کر کے اور اپنے جگہ میں اپنے گھر میں پہنچ کر نماز پڑھ لیں یہ تو ہوئی حدیث کی بات مگر فقہا جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے فکہ ایک طرف ان کے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ان کے سامنے ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن نہ پڑھنے سے پڑھنا ہی تو اچھا ہے نا اچھا تو یہ تھا کہ گھر میں جا کر پڑھتے لیکن بالکل ہی نہیں پڑھی گئی تو اس سے اچھا چلو بھائی مسجد ہی میں پڑھ لو تو فکہ بحث نہیں کرتے گھر میں جا کر پڑھو کو مسجد میں پڑھو انہوں نے کہا پڑھ لو تم سنت نماز جو ہے اب جہاں تک اس کا تعلق کتنی تو وہی بات ہے اگر کوئی دو بھی پڑھ لے گا وہ بھی کافی ہے حدیث آ چکا ہے اور اگر چار پڑھ لے وہ بھی صحیح ہوئے اس سے حدیث آ چکی ہے آپ نے فرمایا چار رکت پڑھیں فقہانے نے کیا کیا, کیا حنفی کہ جو علما نے فقہان کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آ, سب صحیح ہے مگر اگر چار اور دو اس طرح سے پڑھ لیں تو ساری حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں چار والی بھی اور دو والی بھی یہ ہے دراصل ان علماء کا کہنا سنی محمد ابن راس وبن قال ابن راقف حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم ف... عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وعبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال اننا قال ننزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشتكن بالله شيئاً فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجيبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حين اذن منهي قال فتصدقنا فبسط بلال صوبه ثم قال هلما فد القن ابی وی فجال فتح و بلال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں عید الفطر جمعہ کے مسئلے ختم ہو گئے اب عید کا مسئلہ آیا کہ میں حاضر ہوا ہوں عید کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ یعنی ان سب کے خلافت کے زمانے میں عبداللہ اب عباس کہتے میں نے سب کے ساتھ نماز عید کی پڑھی ہیں تو یہ سب کے سب نماز پڑھا کرتے تھے خطبے سے پہلے پھر خطبہ دیا کرتے تھے معلوم جمعہ میں تو خطبہ پہلے نماز بعد میں اور عیدین کے اندر جو ہے وہ نماز پہلے خطبہ بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین کا عمل یہی ہے یہ اس واسطے مسئلہ آیا دیکھیں مسئلہ کوئی بیکار نہیں ہے بنو کے زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ اس پر یہ ہوا یہ کیا بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کے سنت کے خلاف عمل ہوا ہے یہ اس لیے انہوں نے اس واسطے کیا تھا کہ وہ بھی آج کل جیسی ہماری پالیٹکس ہوتی ہے نا کہ صاحب ایسی صورت کرو کہ جس سے کہ لوگ جو ہے ذرا اکٹھے ہو جائیں قرآن شریف کی تلاوت کروا دو حدیث کا درج کرا دو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنا مسئلہ حل کر لیں گے ایسے ہی اس وقت وہ گورنر صاحب بھی یہ سوچ رہے تھے کہ نماز اگر پڑھ لیں گے تو کوئی نہیں کوئی نہیں روکے گا نماز سے پہلے اپنا خود بدے لو تو ساری بات لوگوں تک ان کی ہدایات پہنچ جائیں گی اس پر صحابہ نے ان کو لان تان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم کو کرنے کا کیسی ہمت ہوئی ہے تو یہ ہے اہمیت اس کی کہ سب نے جو ہے خطبے سے پہلے نماز پڑھی تھی پھر خطبہ دیا تھا تو اب انہیں بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد آپ اترے اور یہ کہہ رہے ہیں ابن عباس مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ کہ وہ نقشہ بالکل دماغ میں میرے اس وقت تازہ ہے کان نہیں اندور ملئی جس وقت آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بٹھلا رہے تھے کہ نماز کے بعد آپ نے اشارہ کر کے لوگوں کو بیٹھ جائیں تو خطبے کے لیے سب کو بٹھایا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آنکھوں سے ابھی اب بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ نے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا ان کے بیچ میں ان کو ہٹاتے ہوئے جیسے سکو کہتے ہیں، بیچ میں سے نکل کر جانا تو ان کے بیچ میں سے آپ نکل کر کے تشریف لے گئے یہاں تک کہ عورتوں تک پہنچے تو اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں جو ہیں وہ پیچھے ہی ہونا ہے ان کو یہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب مساوات کا زمانہ یہ مردوں نے اپنی ٹھیک داری کر رکھی کہ آگے خود ہی کھڑے ہوں گے نہیں نہیں برابری ہے تو لہذا عورتیں بھی برابر کھڑی ہوں گی یہ مسئلہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکتا عورتوں کو پیچھے رہنا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف موجود ہے کہ مردوں کے واسطے سب سے افضل صف جو ہے وہ سب سے آگے والی ہے اور عورتوں کے واسطے سب سے افضل سب جو ہے سب سے پیچھے والی ہے یعنی عورتوں میں بھی جو پیچھے کی صف ہوگی وہ اتنی اچھی ہوگی جتنے آگی والی ہوگی ہوتی وہ جو ہے فضیلت میں کمی ہوگی یہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ پیچھے تھیں تو آپ ان تک پہنچے اور دوسرا مسئلہ اور جو نکل رہا ہو میں ابھی بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ بتلاؤں گا وہاں پہنچ کر کے آپ نے سورہ المتینہ کی اس آیت کی تلاز فرمائیں یا کالا اللہ یہ آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اے نبی جب آپ کے پاس ایمان والیاں آئیں اور آپ سے بیت کریں اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں گی تو ولاسرخنا ولاء ازن اور چوری نہیں کریں گی اور زینہ نہیں کریں گی ولاخ فلنا اولاد اور اپنی اولاد کو نہیں قتل کریں گی بچوں کو جیسا اس زمانے میں مردوں کا وہ کیا نام ہے لڑکیوں کا جان سے مار دینا ہوا کرتا تھا یا آآ آآ موجودہ جو نہیں شکلیں ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے بہرحال تو اس میں یہ تھا کہ فبا یا ان سے آپ بیت کر لیں اور ان کی مغفلت چاہیں تو یہ آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے بعد ان سے فرمایا کہ تم ہی ہو اس آیت کے مطلب مزداق یعنی آیت کا تعلق جو ہے وہ تمہارے سے تو ہوا نا یہ آپ نے عورتوں سے فرمایا ایک عورت نے کہا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بولی تھی ایک ہی عورت بولی وہاں انہوں نے کہا کہ ہاں یا نبی اللہ اللہ کے نبی اس بات صحیح ہے کہ ہم سے متعلق ہے تو لا اس دن من منہیا تو یہ راوی کہتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عباس ایک تھی وہ عورت لیکن پتہ نہیں چلا وہ کون تھی کس نے یہ بات کہی تھی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں سب کا دو تو حضرت بلال نے اپنا کپڑا بچھا دیا پھر آپ نے فرمایا کہ چلو چلو چلو مطلب یہ کہ آؤ اپنا صدقہ دونا اور آپ نے اس پر ان کو فرمایا کہ میرے باپ میری ماں تمہارے اوپر قربان ہوں یہ دعا دینا جیسا ہوتا ہے محبت کا اظہار کہ یہ آپ کا فرمانا کسی کے لیے کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں کتنی بڑی عظیم بات ہے تو ان عورتوں کے لیے آپ نے فرمایا چلو چلو میرے ماں باپ تمہارے پر قربان ہوں سب مطلب یہ کہ دو تو اس پر ان عورتوں نے کیا ہوا کہ اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں نکال نکال کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے شروع کی تو دور یہ تھا کہ اللہ کے رسول فرما دے اور پھر صحابہ اور صحابی جو ہیں وہ ادرادر کو بغلیں جھانکتے رہے یہ تو سواری پیدا نہیں ہوتا وہاں تو یہ تھا کہ کوئی اس, اس کام کے لیے تو گھر سے لے کے بھی نہیں آئے تھے مگر یہ کہ ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں ہیں عید کے دن یا مستقل پہنے بھی ہوں گی ان کو بھی نکال نکال کر کے حضرت بلال کے کپڑوں میں ڈال دیا تو اس طرح صدقہ دیا ان صحابیات نے اس زمانے میں اچھا صاحب اس میں میں نے کہا کہ ایک اور بھی مسئلہ آ رہا ہے تو میں بتلاؤں گا اس میں اب دو, دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ ہے عورتوں کا عید کے لیے عیدگاہ میں جانے کا مسئلہ تو اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ عورتیں تھیں شریک اور بھی حدیث ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ متھرو کو عورتوں کو یہ بھی سارا مسئلہ ہے تو اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورتوں کو لے کے جانا چاہیے اور جب عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو جیسا آج کل ہوتا ہے خوب بن ٹھنڈ کے جناب والا ایسے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کے خشبوی لگا کے زیور پہن کے سچ کر کے خوب جائیں عید کی نماز میں ایک طرف تو یہ ہے اس کا اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ جو پانچ وقت کی نمازوں کے تعلق سے جو صورت ہوئی اس لیے کہ عید کی نماز بہرحال واجب ہے اور فرض نماز جو ہیں فرضی ہیں تو فرض کا درجہ تو اونچا ہے اس لیے پانچ وقت کی فرض نمازوں کے سلسلے میں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں عورتیں پانچ وقت جایا کرتی تھیں پھر ان کو ختم کیا گیا اور فجر اور عشاء کی نماز کے لیے یاد رہی کہ اس میں آ سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت میں انت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر بھی پابندی لگائی کہ نہیں بس اب مسجد نہیں آئے حضرت عائشہ کو یہ مسئلہ معلوم ہوا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عمر ٹھیک کر رہے ہیں جو حالات ہو گئے اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے آپ بھی یہی کرتے یہ تو عائشہ کا فرمانا ہوا اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پھر جب پانچ وط کی نمازوں کے لیے مسجد میں جانا نہیں تو بھلا بتائیے پھر عید کے لیے کیا مطلب اور چجائے کہ بن سنر کے, کے خوب جائے جائے تو اس لیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو فکہ جو کچھ مسئلے نکالتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ بے حقیقت ہے کہ وہ یوں کہا جائے کہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں فقہ جو ہیں وہ کہتے ہی فکہ ان کو کہ جن کے سامنے قرآن حدیث منشئے شریعت کانسپٹ اسلامی قانون کا اور حالات جو ہیں وہ کیونکہ اصول یہ ہے کہ مفتی کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ حالات جو ہیں وہ اس کے سامنے نہ ہو یعنی مطلب شریعت کا ماہر بھی ہو اور جو اس وقت کرنٹ جو سچویشن ہے اور جو حالات ہیں ان سے بھی وہ واقف ہو وہ فتویٰ جبھی دے گا تو یہ ہے اس لیے کہا ان سب چیزوں کے رعایت کرتے ہوئے اور فتنوں سے بچانا کیونکہ فتنوں سے بچنا جو ہے وہ ساری عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے بیعت کا مسئلہ اس میں بیت کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام پر بیعت مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی تھی اور بعض اہم معاملات اور مسائل یعنی اصلاح اور تربیت کے واسطے بھی بیت کرنا تھا اس آیت میں اصلاح اور تربیت ہی کے لیے بیعت کی بات ہے کیونکہ اعزاز المؤمنات جب آپ کے پاس ایمان والی آئیں تو ایمان والی آئیں گی تو عقیدے کی بیعت تھوڑی کرنے آئیں گی وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی تربیت اور اصلاح کی بیت تو یہ جو ہے جو بزرگوں کی یہاں بیت کا مسئلہ ہے وہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے عمل سے مگر ظاہر ہے کہ وہ اصلاح کے واسطے کسی سلسلے میں محض تبر داخل ہونے کے واسطے نہیں ہے مقصد اس کی اصلاح ہے جیسے کسی ڈاکٹر سے بیماریاں اپنے جسم کی اس کا علاج کرایا جاتا ہے روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج کسی روحانی ڈاکٹر سے جن کو بزرگان دین کہا جائے اولیاء اللہ بس جبکہ وہ واقعی علم والے بھی ہوں جاہل کورے نہ ہوں بلکہ یہ شریعت کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے تو ایسے ایسوں سے بیت جو ہے وہ اصلاح کے واسطے میں تبرک نہیں یہ ہے سارے مسئلے جو اس سے نکلتے ہیں وحدثنا إساق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزلت فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكه على يد بلال وبلال باسط صوبه يلقينا النساء صدقة قلت لأعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقنا بها حينئذ تلقي المرأة فذخها ويلقينا ويلقينا قلت لأعطاء حقا على الإمام الآن أن النساء حين يفرغوا کو روحمری ان نظال تو عید کا مسئلہ چل رہا ہے اور خاص طور پر جو بات امام مسلم بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں تو خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد تو یہ بات بتلانی ہے اس لیے حدیث پہلے بھی لائیں اور یہ کئی حدیثیں اس سلسلے میں آ رہی ہیں اور بھی مسئلے تو عطا سے روایت ہے کہ جابر ابن عبداللہ سے انہوں نے سنا وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آپ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ سے پہلے نماز سے ابتدا کی آپ نے پھر لوگوں کو خطبہ دیا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے خطبے سے تو آپ اترے تو اترے کا مطلب یہی ہوا کہ کوئی وہاں ممبر بنایا ہو رکھا ہوگا اور یہ بات سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوگی اب تو اور بھی کتابیں آ گئی ہیں حرمین شریفین سے متعلق مساجد مدینہ اور مساجد مکہ اسلام کی بھی کتابیں اب آ گئی ہیں اس میں اس جگہ کا بھی تعین کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں نماز عیدین کی کہاں پڑھی جاتی تھی تو یہ جو آج کل مسجد غمام جہاں ہے یہ میدان تھا اصل میں اور یہیں عیدین کی نماز پڑھی جاتی تھی اور عید کی نماز کے لیے ممبر لا کر رکھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اب اسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اترے پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو آپ نے نصیحت فرمائی اس حالت میں کہ آپ حضرت بلال کے ہاتھ کے اوپر टेक لگائے ہوئے تھے ہاتھ کے اوپر جیسے موڈے پر ہاتھ پکڑ کر کے آپ کھڑے ہوئے ہوں اس طرح سے آپ ٹیک لگا کر اور بلال جو ہے انہوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھی تو میں نے یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اتا سے ابن چراج راوی ہے وہ اتا سے روایت کر رہے ہیں اور عطا جابیر ابن سے رضی اللہ عن تو جبن جریز کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ کیا وہ عورتیں جو دے رہی تھیں صدقہ کیا وہ عید الفطر یوم فطر کی زکاعت تھی جس کو فطرہ کہتے ہیں کیا وہ دے رہی تھی تو عطا نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ ایک صدقہ تھا جو اس وقت ہی وہ صدقہ دے رہی تھی فطرہ تو جن کو دینا ہوتا وہ پہلے دے کے آ جاتے ہیں نماز کے لیے تو اس وقت صدقہ دیا جا رہا تھا تو معلوم ہوا کہ فطرے سے بھی زائد اس روز صدقات دیے جا سکتے ہیں یعنی کہ بس فطر ہی غریبوں کے واسطے ہے اور بھی جو ضرورتیں ہیں غریبوں کی اور اجتماعی ضرورتیں ہیں جیسے آج کل سنٹروں کے واسطے وصول کیا جاتا ہے تو اس طرح کی ضرورتوں کے لیے فطرہ فطرے سے زائد تو یہ ایک صدقہ تھا فطرے سے ہٹ کر جو وہ عورتیں دے رہی تھیں اس وقت اور عورت اپنی بالیاں نکال نکال کر اور چھلے جو انگلی انگلیوں میں پہنتے ہیں وہ نکال کر ڈال نہیں تھی اور ڈال نہیں تھی اور ڈال نہیں تھی مطلب یہ خوب ڈالے جا رہی تھیں عورتیں تو میں نے عطا سے یہ کہا کیا کہ امام کے ذمے ابھی بھی یہ بات ہے کہ وہ عورتوں کے پاس آئے جب وہ فارغ ہو جائے اپنے نماز اور خطبے سے اور ان کو نصیحت کرے تو عطا نے کہا کہ ہاں میری جان کی قسم یہ بات اماموں کے اوپر اماموں کے ذمے ہے اور کیوں آخر وہ یہ کام نہ کریں مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنا اور اسی طرح سے صدقہ وغیرہ اور ہدیے اور مانگنا اجتماعی ضرورتوں کے واسطے یہ ضرور ہونا چاہیے یہ عطا نے کہا تو میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ ان حدیثوں سے عورتوں کا عید میں آنا تو بے شک معلوم ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ جب پردے کی سختی ہوئی اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور میں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اور بھی سختی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا کوئی ہمیں تذکرہ نہیں ملتا کہ پھر اس وقت عورتیں عید کی نماز کے لیے آتی تھیں یہ نہیں ملتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ عورتیں اتنا پیچھے ضرور ہوتی تھیں کہ وہ خطبہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا خطبے سے ہٹ کر براہ راست آ کر ان کو نصیحت کرنا اس کے معنی یہ کہ الگ تھلگ وہ ہوتی تھیں وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان أن طاع جابر بن عبد الله قال شهدت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أزان ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحس على طاعته وبعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فبعظ أهن وذكرهن فقال تصدقنه فن اکثر فقامت عمرات اور ایک روایت میں لاشیر کال فلن تکن یلقین فیصو بلاری من اقر و خواتین ہند نبی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتا ہی اس کو روایت کر رہے ہیں البتہ اس میں ابن جریز تھے عطا سے لینے والے اس میں عبد الملک ابن ابی سلیمان ہیں تو جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز مشریک ہوا آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا کی بغیر اذان اور اقامت کے تو معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے جمعہ کی نماز میں تو اذان بھی اور اقامت بھی بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت سے تو, تو اذانیں ہو گئیں پھر آپ کھڑے ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیگ لگا کر کے آپ نے اللہ سے ڈرتے رہنے کے ہدایت فرمائی اور اللہ کے اطاعت پر لوگوں کو ابھارا انکریج کیا اور لوگوں کو نصیحت فرمائی واضح کیا اور وزک ہوں۔ ان کو یاد یاد دہانی کرائی دینی احکام کی پھر آپ وہاں سے چلے اور یہاں تک کہ آپ عورتوں تک تشریف لائے اور ان کو پھر آپ نصیحت فرمائی اور ان کو بھی یاد دہانی کرائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ صدقہ دیں کیونکہ تم میں کہ اکثریت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے عورتوں سے ساتھ آپ نے فرمایا تو ایک عورت عورتوں کے بیچ میں سے کھڑی ہوئی صفع القدین جس جس کے, کے رخسار کلے جو ہیں وہ اندر کو تھسے ہوئے تھے مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے بوڑھی سی عورت رہی ہو اس نے کہا کہ کیوں یا رسول اللہ یعنی آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہماری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے یہ کیوں آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکایتیں زیادہ کرتی ہو اور اسی طرح سے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو راوی کہتے ہیں کہ عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا صدقہ دینے لگیں اپنے زیورات ڈالنے لگیں حضرت بلال کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور اپنے چھلے یہ جو انگوٹھیاں خواتین ہند انگوٹھیاں بھی اور اپنے انگلیوں سے پہنے ہوئے جو چھلے یا رنگز تھے وہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں تو یہ عجیب بات ہے وہ زمانہ بھی اور آج کے زمانے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اس وقت آپ صاف فرما رہے تھے اگر عورتوں کو ان کی بات کمزوریوں کی وجہ سے تو وہ عورتیں جو ہیں بگڑ کر نیچے چلی گئیں انہوں نے ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیا کہ مساوات کے خلاف ہے یہ مردوں کو جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے عورتوں پر جو آج کل میں ہر جگہ چل ایسی مستحدات کھڑی ہو گئی ہیں قابلیتیں ظاہر کر رہی کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرق ہے یہ کو کھڑا ہوا ہے ایک حدیث میں اس وقت کی عورتوں نے سنا اور سن کر کے گردن نے جھکا لی اور یہ کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگی تو ایمان کا تقاضہ تو یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول فرمائیں کہ بھئی اگر فرانے کے اندر یہ کمزوری ہے تو کمزوری پر نظر جانی چاہیے نہیں ہے کہ تان کے اور کھڑا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس صورت سے سب کو ہی بچا کے رکھے فعادثني محمد بن رافق قال عدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريت قال أخبرني أطان بن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفتر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أزان للصلاة يوم الفتر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا اقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يوم أيضا ولا اقامة جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یوم فطر والے دن عید الفطر کے دن نماز کے لیے نہ تو اذان ہوتی تھی جب امام نکلے نہ اس کے نکلنے کے بعد اور نہ اقامہ ہوتی تھی نہ اذان اور کچھ نہیں ہوتا تھا اس دن تو نہ اذان ہے نہ اقامہ ہے تو بغیر اذان اور اقامہ کے محض نماز اور خطبہ ہے یہ جابر ابن عبداللہ نے فرمایا عن داود بن قيس عن اياد بن عبد الله بن سعد عن نبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأذهب يوم الفطر فيبدو بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة يبعث فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس او كانت او كانت لو حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يدل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاسرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولا بين فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا جره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قَد تُرِكَ مَا تَعْلَمُ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور عید الفطر کے دن نکلتے تو آپ نکلنے کا مطلب عید گاہ کی طرح تو آپ ابتدا کرتے نماز یعنی نماز جا کر کے عیدگاہ میں پہلے نماز پڑھا کرتے آپ پھر جب آپ نماز پڑھ لیتے اور سلام پھر دیتے تب آپ کھڑے ہوتے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اس حالت میں کہ لوگ اپنی اپنی نماز کی جگہوں میں بیٹھے ہوئے رہتے تو پھر اگر آپ کو کسی <خصف> جو جس کو کہتے ہیں کہ بعض مجاہدین کی ایک جماعت کہیں بھیجنے کی ضرورت ہوتی آپ جو ہیں اس کا ذکر لوگوں سے فرماتے کہ بھئی ایک مثال کے طور پر عانب الحمۃ اللہ کہ فلاں جگہ ایک جماعت جانی ہے تبلیغ کے واسطے تعلیم کے واسطے جہاد کے واسطے لوگ لوگوں سے آپ اس کا ذکر کرتے یا آپ اس سے اگر اس کے علاوہ کچھ اور ضرورت ہوتی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہدایتیں دیتے یہ خود خطبہ جو ہوتا تھا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے پہلے ساری باتیں خطبے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے اور آپ فرماتے کہ صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو مطلب یہ کہ اس پر زیادہ زور دیتے تھے صدقے پر اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ زیادہ صدقہ جو دے دیتا تھا وہ عورتیں تھیں مطلب یہ کہ عورتیں زیادہ صدقہ دیا کرتی تھیں جب آپ فرماتے کہ صدقہ دو تو عورتوں کی طرف سے صدقہ زیادہ آیا کرتا تھا پھر آپ وہاں سے واپس ہو جایا کرتے تھے یعنی گا سے اب وہ سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلفا راشدین انہوں نے بھی اسی طریقے کو باقی رکھا پھر یہاں تک کہ مروان ابن الحق جو ہے یہ گورنر ہوئے مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ اور ان کے بعد یزید کے زمانے میں تو یہ کہتے ہیں ابو سعید خدری کہ میں مروان جو ہیں گورن ان کی انگلی پکڑے ہوئے ہوتا ہیں نا جیسے آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے انگلیاں پکڑتے ہوئے ایسے میں انگھی ان پکڑتے ہوئے میں نکلا مروان کی یہاں تک کہ ہم عیدگاہ میں پہنچ گئے تو وہاں اصل میں کثیر ابن سلط ایک صاحب ہیں حدیثوں میں ان کا نام آتا ہے انہوں نے ایک ممبر بنا رکھا تھا مٹی کا اور گارے کا او او اینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اینٹ اور مٹی کے گارے سے ایک ممبر تیار کیا ہوا تھا تو مروان جو ہے مجھے وہ مجھے تو میرے ہاتھ کو کھینچ رہے ہیں ممبر کی طرف اور میں اس کو کھینچ رہا تھا نماز کی طرف چونکہ گورنر کو نماز پڑھانی ہے تو یہ تو اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ رہے ہیں کہ وہ کی طرف کو چلو اور وہ جو ہے ممبر کی طرف کو کھینچ رہا جیسے اس کو جا کر کے پہلے خطبہ دینا ہے یہ تھی بات جب میں نے اس کو ایسا کرتے دیکھا میں نے کہا کہ نماز سے ابتدا کرنا کہاں چلا گیا یعنی نماز پہلے ہونی چاہیے تم ممبر کی طرف کو جا رہے ہو تو پہلے جانا چاہیے مسلح کی طرف نماز پڑھانے کے لیے تو انہوں نے کہا وہ سعید خدری نے یہ وہ صحابی ہیں عمروان جو ہے وہ صحابی نہیں تابعی ہے اگرچہ گورنر ہے مگر صحابی کا مقام تو اس زمانے میں مسائل شریعت کے اندر خاص طور پر بہت اونچا تھا اس واسطے ابو سعید خدری پوچھ رہے ہیں اس سے کہ نماز سے ابتدا کہاں گئی انہوں نے کہا مروان نے کہ نہیں ہے ابو سعید جو بات تم جانتے ہو اب وہ چھوڑ دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو نماز پہلے خود بعد میں اب وہ چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس لیے کہ مروان کی جو ہیں یہ خرابی آ گئی تھی ان کے زمانے میں کہ یہ جو ہے اپنی منمانی باتیں خطبے میں کیا کرتے تھے لوگ اپنا نماز پڑھی اور چلے خطبے میں بیٹھتے نہیں تھے یہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی خطبہ سنیں تو اس لیے انہوں نے کیا کیا مروان نے کہ نماز سے پہلے خطبہ کر دیا جس طرح جمعہ کے دن خطبہ پہلے نماز بعد میں ہوتی یہی ابو سعید خدری کا اعتراض اسی پر تھا تو ابو انہوں نے کہا مروان نے کہ ابو سعید جو بات تم جانتے ہو وہ چھوڑ دی گئی ہے تو میں نے کہا کہ ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم کبھی بھی اس سے بہتر چیز نہیں لا سکو گے جو مجھے معلوم ہے یعنی مطلب یہ کہ میرے علم میں تو یہی بات ہے نا کہ نماز پہلے ہو خطبہ بعد میں تم کیا اس سے بہتر کوئی اور چیز لا سکتے ہو میں نے یہ تین مرتبہ کہا اور پھر یہ واپس ہو گیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز پہلے ہونی چاہیے عیدین میں اور خطبہ بعد میں ہونا چاہیے یہی طریقہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا کا اس کے خلاف ثابت نہیں ہے حد ابو ربی قال حدثنا حد قال حدثنا ایوب ام عن عن عطیہ قالت امرنا تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العیدف العیدین الباتقہ و ذوات الخوری و امر الحاط ام عطیہ صحابیہ اہم ان کی روایتیں کئی آ چکی پیچھے بھی ان کی روایتیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم کو حکم دیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم عید عید اور بقرعید عیدین کا مطلب یہی ہوا کہ عیدین عید اور بقرید دونوں میں کواری اور اسی طرح سے جو آزاد ہیں عورتیں ان کو نکالیں عیدین میں یعنی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی لے کے جائیں عید کی نمازوں کے واسطے یہ ہے مطلب تو ان کنواری اور بیائی بھی جو ہیں ان کو لے کے جائیں اور آپ نے جو حیض والی ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی عید مسلّہ نماز کی جگہ سے الگ الگ بیٹھیں وہاں نہیں آ جائیں یہ ہوا اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو عیدین میں جانا چاہیے یہ اس روایت سے صاف طور پر معلوم ہوا رہا مسئلہ آگے جب آئیں گے تو وہاں ان اور ساری روایتیں پڑھنے کے بعد تب اس مسئلے پہ بات کریں گے ان شاء اللہ حدسنا کالا اخبر نبو خیسمان آصم الفسا بن تصرین <تصفح> نمع عطیہ قالت کنہ نمر بالخروج فلاد و مخباعتی و قالت کالت الحیت کنہ خلف خلفنسائی جو کب مانناس ہم کروایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا نکلنے کا عیدین میں اور چاہے وہ کاری ہوں کہ بیائی بھی ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک حیض والی عورتیں وہ بھی نکل نکلے نکلا نکل نکل نکل کرتی تھیں یا ان کو بھی نکالا جائے لیکن وہ لوگوں کے پیچھے تکبیر کہتی رہے بس زیادہ اور کچھ نہیں نماز نہیں پڑھ سکتی خالی تکبیر کہنا اللہ اکبر یا اور عصر سبحان اللہ ایسا کہہ لینے میں کوئی بات نہیں ہے اس کی حالت میں تو وہ اتنا کر سکتی ہیں پیٹھ کر کے وحدثنا عمر الناقض قال حدثنا عیس ابن یونس قال حدثنا حشاما حفظہ بنت سیدین و میعطیہ قالت عمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحہ العواتق والحویت ودوات الخضور فاما الحویت فیعتزلنا صلاة ویشحدنا خیر ودعوة المسلمین قلتو یا رسول الله احدانا لا يكونو لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها امیتی ہے یہ کی ہے کہ عام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان کو عید, ال... عید اور بقرید میں نکالیں جو, آ... جو مطلب یہ عورتیں ہیں اور اسی طرح سے الحویت آزاد عورتیں اور ہوت جو حیض والی ہیں اور کنواری ہیں جہاں تک حیض والی عورتوں کا تعلق ہے وہ نماز سے الگ رہیں لیکن وہ اشحد الخیر خیر خیر کے اندر وہ شریک ہوں یعنی مطلب کیا ہے کوئی تقریر اور بعض ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی دعائیں جو ہوں گی اس میں ان کی شرکت ہو جائے گی نماز سے وہ الگ رہیں گی میں نے عرض کیا ام کہہ رہی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس جلباب نہیں ہوتا یعنی چادر جس جس کو وہ اوڑھ کے جا سکیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہن جو ہے وہ اپنے جلباب اس کو پہنا دے مطلب یہ کہ جلباب تو کہتے یہ ڈھیلی ڈھالی چادر کو تو مطلب کیا ہوا دو عورتیں ایک شادر میں ریپٹ کے چلی جائیں اگر عورت کے پاس جو ہے اپنی چادر نہیں ہے ایسی جس کو اوڑ کر جائے حدثنا عوید اللہ ابن معاذر الانبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ نادی ان سعید ابن جبیران ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلج اوم اضحا او فطر فصلہ رکعتین لم يصل قبلها ولا بعدها اللہ عنہ سے نکلتے بقرعید اور عید کے دن تو آپ دو رکعت پڑھتے اور اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو عید کے دن فجر کی نماز کے علاوہ عید کی نماز تک کوئی نماز نہیں ہے یہ بات اس سے معلوم ہو گئی نہ اشراق ہے نہ کوئی اور کسی طرح کی نفل وغیرہ کچھ نہیں نہ تحیط المسجد وغیرہ کچھ نہیں ہے تو اگر مسجد کے اندر بھی نماز ہو رہی ہو جو لوگ آ کر کے اس روز طحیت المسجد پڑھنا پڑھنا چا... پڑھتے ہیں میں نے بعض کو دیکھ غلط کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس روز کوئی نماز نہیں ہے فجر کے بعد صرف عیدین ہی کی نماز انہوں نے کہا, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد جیسے فرد نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیتے ہیں نفل پڑھ لیتے ہیں عیدین کے بعد کوئی نہیں کیونکہ عید کی نماز کے بعد تو خطبہ ہونا ہے تو پہلے بھی نہیں ہے بعد میں بھی نہیں پھر آپ عورتوں کے بعد تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ بلال تھے کہ عورتیں الگ دور بیٹھی ہوئی تھیں تو بلال تھے آپ نے ان کو صدقہ دینے کا حکم دیا تو عورت عورت کیا کرتی فرمایا کہہ رہی ہوں میں اتیا کہ عورت کرتی کہ صاحب اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں نکال نکال کر کے ڈال دیتی وہ ان کے کپڑے میں اچھا علم والے ہیں نئے علم والے کے پاس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کا علم تو پرانا ہو گیا اب تو نیا علم حاصل کرنے والے اسی طرح عورتیں جن کو پتہ چلا وہ ہنگامہ کرتے ہیں کہ دیکھو مولویوں نے جو ہے یہ دین کا ستیہ مار دیا اپنی جو ہے باندی بنا لی اپنی پراپرٹی بنا لی خود اپنی تشریح کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے حدیث میں تو یہ ہے تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ رہنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں اس کو پڑھا ہے کہ صاحب وہ جلباب والی بات کے چادر لپیٹ کے جانا تو حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں یہ نہیں یاد رہتے صرف اتنا ہی یاد رہتا کہ میدین میں جانا ہے عورتوں کو یہ نہیں یاد رہتا کس طرح لپٹ کر کے چادر اگر ایک پاس چادر نہیں ہے برقع نہیں ہے تو وہ دوسری عورت کے برقعے میں لپٹ کے جائے یہ نہیں یاد رہتا ان عورتوں کو جو آج کل جو ہیں یہ علماء کے اور انہوں نے جو کچھ فقہ جو یوں کہ یہ کہ فقہ کے اندر جو مسائل ہیں اس کے خلاف ہنگامہ کرتے ہیں وہ یہ کون سی دھیانت کی بات ہے کہ حدیث میں آئی ہوئی آدھی بات کو لے لیجیے اور آدھی کو چھوڑ دیجیے تو ایک تو یہ خود خیانت ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے اس سلسلے میں کوئی مولویوں کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں تو مولویوں کو انکم زیادہ ہو جائے گی کوئی آمدنی زیادہ ہو جائے گی اور عورتیں اگر باہر آگئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ, کہ شاید ان کا کچھ وہ محل اور محلات ہی گر جائیں گے ایسا بات نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں غور کیا ہے ماہرین نے علما وہی ہیں جو شریعت کے ماہرین ہوتے ہیں کوئی برادری نہیں ہے کوئی قوم نہیں ہے مولوی اور علماء علماء ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے مستند طریقے پر علم شریعت حاصل کیا ہو ان کی زندگیاں اس میں لگی ہوں ان کی کوشش یہ ہو کہ مزاج شریعت اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے مسائل میں جب وہ ہیں علماء تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پردے کا مسئلہ بتدریج آیا ہے ڈیولپ ہوتا ہوا جس طرح سے شراب کا مسئلہ شراب کی حرمت کا حکم ایک دم جس طرح سے نہیں آیا اور نہ بالکل شروع اسلام کے زمانے میں آیا مدینہ منورہ تیرہ سال مکے کے چلے گئے اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ سال گزر گئے تب کہیں جا کر کے شراب کی حرمت کا آہستہ آہستہ حکم آیا تھا یہ جو لوگ تفسیر میں بیٹھتے ہیں ان کو یہ باتیں مرتبہ آ چکی ہے سامنے تو اب اگر آج کوئی شخص قرآن شریف کی ایک آیت کو شراب سے متعلق لے کر کے اور اس سے مسئلہ نکالنا چاہے غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا مثال کے طور پر کہ قرآن شریف کے اندر آیت یہ ہے کہ لاتقرب ان تم سکارا تعلموا ما تقولون تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم کہ کیا رہے ہو نشہ ختم ہو گیا اور اب دماغ صحیح ہو گیا اب پتا ہے کہ آدمی کیا بول رہا ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ اور انہوں نے کہا ٹھیک صرف ہم کو روکا ہے اس آیت نے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو جب نشہ اتر جائے گا پھر پڑھ لینا معلوم نشہ کر سکتے نشہ کر سکتے ہیں تو صرف اس آیت کو لے کر کے اگر کوئی شخص شراب کو حلال قرار دے گا تو غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا اس سے کہا جائے گا بھائی دوسری آیت بھی تو پڑھ لینی آ قرآن شریف کی ایک ہی آیت کیوں لے رہا ہے اس لیے کہ قرآن شریف کی ان آیتوں سے میں نے کہا کہ بتدریج جو ہے گریجولی اس کے اندر پابندیاں لگتی چلی گئیں کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں شراب اسی طرح سے رچی بسی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ آج جو حالت برابر ہوتی چلی جا رہی ہے ہم ان ملکوں کو کیا کہیں یہ تو آج اپنے ملکوں کی بھی یہی حالت ہے مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے سمجھ میں چاہے وہ ہندوستان میں ہوں یا وہ پاکستان میں ہوں اور ہندوستان میں تو خیر دی... میں... میں, خم... میں خود ہندوستان کا ہوں اس لیے میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تو غیرت آنی چاہیے تھی شرم آنی چاہیے تھی کہ صاحب ہم جو ہے یہاں علما نے بزرگوں نے اتنی محنت کر کے دین کو محفوظ کیا تھا ان کی تربیت کی تھی یہ ایک دم سے انہوں نے اپنے گردن سے وہ رسی توڑا لی تو حسر کیا ہوگا آخر لیکن یہ کہ ان سے زیادہ تکلیف کے بات جو ہے وہ ہے یہ کہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا اب تو بات ہی رہ گئی کلمے کی بنیاد پر بنا تھا ورنہ تو لوگ تب تو, تو اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر بنا تھا یہ کہنا بھی لیکن بہرحال حقیقت تو نہیں بدلی جا سکتی پچاس سال پہلے ہی جو بات کہی گئی تھی اس کے دیکھنے والے سننے والے تو آج بھی زندہ ہیں تو یہ کوئی ایک ایک ایک ایسی بات نہیں کہ کوئی ناول ہے افسانہ ہے سننے والے موجود ہیں ہمارا تو بہت بچپن تھا لیکن یہ کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے الہ اللہ وہ آوازیں کئی کانوں سے پابندی لگنا وہ ثابت ہے حدیثوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فجر اور عشاء کی اجازت رکھی تھی باقی ختم کر دی تھی اور تمہار نے اس کو بھی ختم کر دیا تو جو یہ خود بخود عقل میں بات آتی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد سے روکا گیا تو ظاہر ہاں شروع زمانے میں یہ تھا کہ عورتوں کو آنا ہے ایک تو یہ کہ وہ آواز سنیں گے رسول اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کو قیاس کر سکتے ہیں آج بڑے سے بڑا خطیب بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا کتب اور غوث آ جائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف بات ہے جس طرح مثال کے طور پر کابت اللہ کا طواف کرنا ہے عمرہ کے لیے حج کے واسطے سے عورتیں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں مرد بھی ہیں لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ کابت اللہ کی بات اور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں شکاگو کے اندر بھی کسی مسجد کے اندر مرد اور عورتیں مل کر بیٹھ جائیں کابت اللہ کا مسئلہ الگ ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے ہوں تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ سعادت اگر حاصل کرنے کے واسطے عورتوں کو اجازت دی جائے جاؤ بھائی تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لو آپ کا خطبہ سن لو آپ کی تقریر سن لو کہاں آپ کے ساتھ یہ اور کہاں آپ کے بعد کسی اور کے ساتھ چیزوں کے اندر فرق کرنا چاہیے نا اس لیے صاحب بات یہ کہ اس زمانے کے اندر خاص طور پر جب فتنوں کا زمانہ ہے بے حیائیوں کا زمانہ ہے شر اور فساد کا زمانہ ہے اور پھر یہ کہ وہ عورتیں خاص طور پر صرف اس کو بنیاد بنا کر کے بھائی عید عیدین کی نماز کے لیے نکلنا درست ہے اور بے پردہ ہو کر کے خوب بن کر کے فیشن کے ساتھ جائیں اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں اور چاہے وہ کسی کو اچھی لگے بری لگے ایسی ما کانا یقرأو بهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الادھا والفطر فقالا کانا یقرأو فيه ما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر عبداللہ ابن عبداللہ جو حضرت عمر کے پوتے بھی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو واقع دلیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر جو اتنے قریب رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو نہیں معلوم ہوگا لیکن میرا خیال یہ کسی اور سے کہلوانا مجمع میں بعض دفعہ یہ لوگوں کی خاص توجہ ادھر کرنے کے واسطے ہوتا ہے کہ بھئی لوگ سمجھ جائیں کہ اور کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے صرف فضمر ہی کو نہیں ایسا لگتا ہے تو باران انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے تو ابو واقع الاسی نے کہا کہ آپ ان دونوں نمازوں میں قاف والقرآن المجید اور اخترابتی صاحت و انشق قمر تو سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت فرماتے تھے وعندسنا إساق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو آمل الأقضي قال حدثنا فليح عن زمر ابن سعيد عن عبايد الله بن عبد الله بن عضبة عن أبي واقض للأسي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باخترفة الساعة وقاف القرآن المجيد میں نے وہاں کہا تھا کہ عبید اللہ ابن عبداللہ پوتے ہیں حضرت عمر کے لیکن ہیں وہ بے شک یہی مگر اس روایت سے میں جو سند آ رہی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن اتبا ہیں بلا عالم ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری روایت ہو یا پھر اگر وہی وہ ہیں تو اس میں وہاں بھی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن اتباع ہوں گے اور وہ ابو واقد لیسی سے روایت کر رہے ہیں کہ کے مجھ سے عمر ابن الخط نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد کے بارے میں عید کے دن تو میں نے کہا کہ اقترافت عصہ اور قاف القرآن وزیر تو معلوم ہوا کہ دونوں نمازوں میں عیدین کے ان صورتوں کی تلاوت کی جائے اچھا یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیے حالانکہ عیدین خوشی کے دن ہیں اور ایک طرف تو خوشی کے اظہار اور احساس کے جو طبعی صاف ستھرے تقاضے ہیں اس کی رعایت شریعت نے کی کہ صاحب نہ جائے دھویا جائے نئے کپڑے اچھے پہنے جائیں خوشبوئیں لگائے جائیں اور عید الفطر کے اندر میٹھی چیز کھائی جائے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خوشی کے اظہار کا جو ایک صاف ستھرا ایک ممنانہ طریقہ ہے اس کو اختیار کرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ نماز عید کے اندر جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ, وہ صورتیں کہ جس میں قیامت کا ہولناک طریقے پر تذکرہ ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مومن کی جو شان ہے دراصل اس کو برقرار رکھنا ہے کہ نہ تو وہ غم کی حالت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے کہ اس کو اپنے بندگی کا ہی شعور نہ رہے کپڑے پھاڑ رہا ہے اور بال نوچ رہا ہے مصیبت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ ہلاکی کر کے رہے گی یہ مصیبت یہ حد سے زیادہ آگے گزر جانا ہے اس سے روکا ہے مصیبت ہو تب بھی اپنے اوپر کنٹرول کریں اللہ کا بندہ ہے تو اپنی بندگی کا احساس اس کے ذہن سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ ہر کچھ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے طبعی غم ہے وہ ہے لیکن اس میں حد سے زیادہ آگاہی بڑھنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم صاحبزادے کے انتقال کے وقت میں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے معاملے میں اللہ کا فیصلہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے مطلب وہی ہے کہ بھائی اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا لیکن ایک سال کا بھی نہیں ہو پایا تھا اس کی اس کی عمر نے وفانہ کی انتقال ہو گیا آپ کا یہ فرمانا کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے بارے میں ہم اس میں ہمارا کچھ دخل نہیں ہے تو یہ ایک ممنانہ شان ہے کہ مصیبت کے وقت میں بھی آدمی کنٹرول میں رہے ہاتھ سے آگے نہ بڑھے اسی طرح سے جب خوشی کا وقت ہے اس میں بھی انسان قابو میں رہے یہ نہ نہو کے حد سے آگے بڑھ جائے اس کو کنٹرول کرنے کے واسطے قیامت کے تذکرے والی صورتوں کی تلاوت یہ آئی تاکہ جب قیامت کا ہولناک تذکرہ آئے گا سامنے تو انسان بے قابو نہیں ہوگا قابو میں رہے گا تو خوشی کے وقت میں بھی وہ کنٹرول میں یہ ہے اسلام کا مقصد حدثنا أبو بكر بن أبي الشيب قال حدثنا أبو حسامة عن هشام نبي عن آئشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم أبو عاس قالت وليستا بمغنيتيني فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لیکن ان لکل قومی عید وہ ہاضا حضرت انہر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یا ان کے والد یا میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس انصار کی لڑکیوں میں کی دو لڑکیاں تھیں اور وہ گانا گا رہی تھی انسار کی جو جنگ ہوئی باس میں تو انسار کے جو بہادریاں تھیں اس وقت ان کا تذکرہ وہ اپنے اشعار میں کر رہی تھی شعر گا رہی تھی تو مطلب یہ کہ اپنے خاندان کی اور بڑوں کی بہادریاں یہ تو کہتی وہ کوئی گانے والیاں نہیں تھی کہ صاحب کو بڑی پیشہ ور گانے والیاں ہیں ان کا کام گانے ہی گانے کا, گانے کا ہے ایسا نہیں تھی وہ مطلب یہ لڑکیاں ہیں جیسے اپنا گنگنایا کرتی ہیں اور پھر وہ چونکہ وہ عربی پر تو قدرت کا زمانہ تھا لڑکیاں بھی وہ اپنے ہی اپنا شعر پڑھ دیا کرتی تھی اپنے تیار کر کے ان کو وہ گا رہی تھی مگر چونکہ حضرت عائشہ کا گھر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا دولت خانہ ہے تو ارتبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ شیطان کے باجے رسول اللہ کے گھر میں یہ مطلب یہ گانا بجانا یہ کیسے رسول اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے اور طائرشہ کہتی ہیں کہ یہ عید کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تشریف رکھتے تھے ماں آپ نے فرمایا اے بکر ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے یہ ہماری عید ہے مطلب یہ ہے کہ بھائی عید ہے خوشی ہے بچیاں ہیں اپنا گا رہی ہیں کوئی گانے والی پیشہ ور تو ہے نہیں اپنے اشعار اسی سے یہ بات نکالی ہے کہ ایک تو پیشہ ورانہ گانا نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق پگارنے والے اشعار نہ ہوں اگر بہادری اور شجاعت پر مبنی اشعار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو غزل گوئیاں ہیں کے ساتھ کسی کو محبوب اور تجویز کر لیا اور اس صاحب اس کے رخساروں کی تعریف ہو رہی اور اس کے لبوں کی تعریف ہو رہی ہے یہ سب جو ہیں جس سے کہ جذبات میں حیضان پیدا ہو ویسے اشعار نہ ہوں بلکہ یہ کہ اخلاق سنوارنے والے ہوں حکمت اور معرفت والے اشعار ہوں یا پھر یہ کہ بہادری پیدا کرنے والے تو ان میں کوئی حیرت نہیں جنگوں کے لیے جب قافلے روانہ ہوتے تھے ملٹری کے اس میں بھی رجدی اشعار پڑھنا ثابت ہے صحابہ کا اور مسلمانوں کا اس قافلے کے چلتے وقت میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی سفر ہے کچھ نہ کچھ اپنا یہ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو اثرات سفر بھی آسانی سے کٹ جاتا ہے اور ہمتیں بھی بلند ہوتی ہیں ایسے اشعار پڑھنے میں اس کو رجز کہتے ہیں عربی کے اندر تو اجازت ہے اشعار پڑنے کی مگر اس قید کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ٹھیک بات ہو رہی تھی آپ نے بھائی عید کا دن ہے بچیاں گنگن آ رہی رہنے دون بابو کرے جمع یا نشان بحاد و وفی جاری صلابانی بدوفن تو دوسری صنعت کے ساتھ اس میں یہی حدیث ہے لیکن اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے اس میں دونوں لڑکیاں جو تھیں دو لڑکیاں وہ دف کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی اصل میں اس ڈپڑی کو کہتے ہیں کہ جو ایک طرف سے کھلی بھی ہو اور ایک طرف سے اس کو مارنے سے بجایا جا سکے لیکن اس میں کسی طرح کے ساز نہ ہو بعض دف ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں کناروں پر کچھ وہ ڈبلیاں سی ایسی پڑی ہوتی ہیں کہ اس کو اس سے ٹکرانے سے اور باجے کی آواز آتی وہ نہیں خالی ڈھپڑی ہے ایک طرف سے کھلی ہوئی ایک طرف سے بند یہ دف کہلاتی تو اس میں کوئی ساز بازا نہیں ہوتا خالی دھب دھ دب دب, دب دب تو وہ انسار کی لڑکیاں وہ دف کے اوپر وہ اپنا یوم باس میں انسار کی جو بہادریاں تھیں وہ عید کے دن وہ اس کو گا رہی تھی تو اس میں اس روایت کے اندر یہ بات بھی آئی میں نے وہ تخت جو ہے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ابھی بھی یمن کے اندر پرانے جو قبیل ہیں ان میں ہے اس کا روایت لیکن یہ کہ میں نے خاص خود سے دیکھا کیرلا کے بالکل اندر دیہاتی علاقے میں ایک دفعہ جانا ہوا تھا تو ایک پروگرام تھا اب یہ ہوا کہ استقبال کے واسطے ہاتھی ابھی آیا اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ چھوٹی چھوٹی ڈھپڑیاں ویسی تھیں اور بس دھپ دھپ اس پہ ایسی مار مار کے اور سلی اعلی محمد صلی النبی ویسے پڑھتے جا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ عربوں کا یہ طریقہ رہا ہوگا لڑکیاں اس طرح پڑھتی ہوں گی ظاہر ہے کہ نہ پیشہ وہ گانے والے تھے جو جن کو ہم نے دیکھا اور نہ پیشہ وہ تھیں جیسا کہ اس حدیث میں گزرا ہے کہ وہ گانے والیاں نہیں تھیں تو اس طرح اگر اشعار فرح جانتو کوئی هردنی تو منا جو تفصیل بتلائیه وعدثني هارور من بن سعید من الایلی قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني أم امر ان ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائش أن, ان ابا بكر صدیق دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منا تغنيان وتضربان ورسول الله صلی الله صلی وسلم سجنسوسن ہے الگ سے بس وہی نیچے حدیث بھی دیتے دوبارہ نہیں دیے مسدنية <تصفيق> سجى يسجي حولا بذو اا اچھا صار مسدن فانتهرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال ضعهما يا ابا بكر فانه ما عيد وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه وان انظر الى الحبشه وهم يراقبون فخر قطر عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اطب بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس دو لڑکیاں تھیں اور یہ بات ہے منا کے دنوں میں تو منا کے دن کون سے ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ تو یہ ایام عید الاضحی ہے اسی اس میں چونکہ قربانیاں ہوتی ہیں اسی لیے ان میں روزے بھی رکھنا منع ہے تو یہ عیدی کے اندر یہ شمار ہوتے ہیں تو وہ دونوں گا رہی تھیں وطد اور دورا بد ربو کے مارنا کا مطلب وہی دف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لپیٹے ہوئے لیتے تھے تو ادب بکر نے ان کو جھڑکا کہ ان کو لڑکیوں کو کیا کرتی ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھولا اور فرمایا چھوڑ دو ان کو ابو بکر یہ عید کے دن ہے تو تفصیل وہ جو اوپر آ چکی وہی بات ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مجھے اپنی چادر سے چھپا کر کے جو آپ چادر اڑے ہوئے تھے اور یوں چھپایا مجھے بھی اور میں جو ہبسی لڑکے تھے وہ کھیل رہے تھے تو مجھے وہ دکھلایا اور میں ایک نوجوان ہی تو تھی لڑکی تو اس سے اندازہ کرو کہ ایک نوجوان کم عمر لڑکی کا کیا حال ہوگا یعنی مطلب یہ کہ بھئی اس کو خی... ایسے کھیلنے میں کودنے میں اس کا دماغ, دماغ کتنی دیر تک لگا رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا میں بھی دیر تک کھڑی دیکھتے رہی اور رسول وسلم مجھے دکھاتے رہے آگے اس سے مقصد یہی ہے کہ دین جو ہے وہ ایسا روکھا سوکھا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس میں ہر عمر کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی رعایت ہوتی ہے بھاگنا دوڑنے کی عمر ہے تو اس میں بھاگ دوڑیں گے بھی اب ہر ایک سب بچوں کو بھی بھاگنے دوڑنے سے روک دیجئے جوانوں کو بھی روک دیجئے سارے بوڑھے بن کے بیٹھ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہر عمر کے تقاضے حضرت خانوی آل رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں ہیں ان کے ہاں کا عجیب دستور سے وہ ہر چیز میں قاعدے ضابطے اور سب کو اس کا پابند بناتے تھے تاکہ لوگوں کی زندگی میں نظم ضبط آئے تو ان کے یہاں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے مریدین متوسلین اگر وہ آئیں ان کی ملاقات کے لیے تو وہ خط لکھ کر ایجاد پہرے لیں اور کب آ رہے ہیں کتنے دن ٹھہریں گے مقصد کیا ہے آنے کا تو یہ تھا آ, ان کے طریقہ تھا چنانچہ ایک مرید نے ان کے خط لکھ کر ایجازت حاصل کی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے فلاں دن میں آ, آؤں گا اتنا وقت ٹھہروں گا اور فلاں دن وہاں سے واپسوں گا میں اپنے بچے کو بھی ساتھ لانا چاہتا ہوں چھوٹا بچہ ہے اور اس کی اجازت بھی مرمت فرمائی جائے تھانیہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ کام بہت کرتے تھے تو وقت بچانے کے لیے جس کا خط آتا تھا اسی کے جو جس چیز کا جواب دینا ہوتا تھا وہیں قلم اوپر آ مارتے اور وہاں لفظ لیتے تھے مثلا اجازت ہے یہی خط واپس ہے تو اب الگ سے خط لکھنے کی ضرورت نہیں وقت بہت بچاتے بچ جاتا نا اس سے اب خط مستقل لکھیے اور صاحب اس القاب آداب اور السلام علیکم و خیریت ہے اور یہ ہے وہ تو اس لیے کیا ہوا کہ وہ اس طرح ان کے ہاں کا طریقہ تھا میں نے اور بھی ان کے جو خلافہ ہیں جیسے حضرت معاشہ وسیع اللہ رحم اللہ میں نے بھی ان کو ایک دو خط لکھے انہوں نے بحر رحمتہ اللہ علیہ والا ہی معاملہ کیا میں نے یہ بہت اچھا طریقہ ہے خیر بہرحال انہوں نے جواب لکھ دیا کہ اجازت ہے اب وہ جناب ان کے مرید وہاں حاضر ہوئے بچہ ان کے ساتھ میں پانچ چھ سال کا بچہ اور اس کو پڑھا کے لکھا کے لائے دیکھنا وہاں جاؤ گے ادرادر مت دیکھنا بالکل نیچی نظر رکھنا سلام کر کے اور ادب کے ساتھ یوں بیٹھ جانا اور جتنے دیر بیٹھے رہو خاموشی کے ساتھ کہیں ادھرادر بالکل مت دیکھنا وہ بےچارا بچے کو خوب پڑھا اڑا کر اس کو لے کے آئے چنانچہ آئے بیٹھ گئے وہاں ملاقات کر کے اور بچہ بھی بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد تھانوی نے پوچھا میاں آپ نے ختم لکھا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو لانے والے ہیں تو نہیں لا جی حضرت یہ ابھی تو ہے آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے فرمایا کوئی بچہ ہے اگر بچہ ہوتا تو ایک چھلانگ تمہارے کندھے پہ لگاتا دوسری چھلانگ میرے کندھے پہ لگاتا مطلب یہ کہ یہ بھی طریقہ تمہارا غلط ہے کہ تمہوں نے بچے کو اتنا باندھ چوڑ کر کے تم لے کر آئے ہو یہ بھلا بچہ کہاں رہ گیا پھر تبھی ایک عمر کا ایک تقاضا ہے اس کی رعایت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ صاحب ٹھیک ہے تم نے اس کو یہ بتاتے دیکھنا بھی ہمارا شرارت مت کرنا لیکن بالکل تم نے اس کو مدع بٹھا دیا جیسے بوڑھا بھی بیٹھا ہو تو بچہ کہاں رہ گیا پھر اسلام میں نے عرض کیا کہ بات یہی ہے کہ اسلام ایسا روکھا سوکھا مذہب نہیں ہے کہ غیر طبعی طریقے پر جو ہے وہ یوں کہیے کہ اپنے اوپر دینداری اور تقوے کو مسلط کیا جائے اس کا نام تقوع نہیں ہے تو طاعرہ اسی بات کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ کم عمر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کی رعایت کر رہے ہیں کبھی دوڑ بھی لگا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ ہوئی وہ شروع شروع میں تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے حضرت عائشہ جو ہے پیچھے رہ گئی اور اس کے بعد کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بعد میں ایک دفعہ اور دوڑ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جسم چونکہ ڈھلک گیا تھا عمر کی وجہ سے اب یہ جوان ہو گئی تو کہنے گا کہ اب کیا میں جیت گئی تھی اب یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمر کی جو ہے تقاضا اس کی رعایت کی گئی ہے اور اسی طرح سے وہ بچیاں انصار کی جو کچھ وہ گا رہی تھیں تو بہادری کے اشعار تھے اور سیدھا سادہ دف تھا یہ کوئی میوزک نہیں تھی جو جس کو بنیاد بنا کر آج کل لوگ شادیوں میں باقاعدہ پروفیشنل جو ہیں وہ سسٹم وہ کیا جائے اس کے لیے اس طرح کے حدیثوں کو ثبوت بنانا یہ بالکل وہ بات ہے جس کو یوں کہا جائے کہ وہ جاہل عالم موال کام کرنے کھڑے ہو جائیں تو ایسے مسئلے نکالتے وبشن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انظر برداحی لکلام يقوم من ان انصرف و و قدر تو وہاں اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے یہاں اس حدیث کو صاف طور پر بڑی تفصیل سے الگ سے بتلا رہی ہیں طائشہ کہتی بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر میں نے کھڑا دیکھا اور حبشی جو تھے وہ اپنے جراب جراب دراصل ایک چھوٹا سا جس کو چاقو سے ذرا بڑا ہوتا ہے وہ جراب, اس کے, اس سے وہ کھیل لیتے مسجد میں رسول با کہ مسجد کے اندر بھی ایسا کھیل کود کہ جس جو جس جو بدتمیزی کا نہ ہو خرافات کا نہ ہو بلکہ جس سے یہ کہ, کہ فائدہ مند ہو تو یہ ایک طرح کی مشق وہ ہو رہی تھی مسجد کے سہن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھوں پھر آپ میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میں ہی وہ تھی کہ میں ہٹ گئی جب تک میں نہیں ہٹی آپ کھڑے رہے آپ نے فرمایا بس بس یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ میں خود ہٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ اور میں کتنی دیر میں ہٹی ہوں گی تو خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بہت ہی نو عمر لڑکی کو کتنی, کتنا حرس نہ ہوگا اس کو کھیل کے اوپر اس کا اندازہ تم کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نو عمر تھی تو میں کتنی دیر تک کھڑی نہ رہی ہوں گی لیکن رسول اللہ سر کھڑے رہے ہٹے نہیں جب تک میں ہی نہ ہٹے گئی حدثنی حارون بن سعید و یونس بن عبدالعالی واللوز لحارون قالا حدثنا ابن وحب قال اقبرنا عمر ان محمد بن عبد الرحمن حدثو عن عربان عائشہ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاستجع على الفراش وحول وجهه فدقل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فأما فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خد على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفض حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فذهبي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس دو لڑکیاں تھیں جنگِ بآس کے گانا گار رہی تھیں تو آپ بستر پر, پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ مبارک ادھر سے پھیر لیا مطلب ایک طرف کو آرام کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے مجھے چھڑکا حضرت عائشہ کو باپ تھے وہ تو اور فرمایا کہ یہ شیطان کے باز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ سن کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ فرمائی اور فرمایا چھوڑو ان کو پھر جب آپ جو ہے غافل ہو گئے یا مطلب سو گئے تو میں نے ان کی لڑکیوں کی ہلکی سی چونٹی بھری مطلب یہ کہ تم پھاگ جاؤ یہاں سے وقل جاتا وہ نکل گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سو گئے تھے تو سونے میں خلل نہ ہو اور وہ یوم عید وہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا وہ سودان وہی حفسی جو ہیں وہ کھیل ایسے درخ اور حیات پٹے بازی جس کو کہتے ہیں ڈنڈوں سے اور چاقو سے تو اب یہ کہتے ہیں کہ یا تو انہوں نے رسول آسرا سے پوچھا یہ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ دیکھو جا کر یہ کھیل میں نے انہوں نے کہا کہ ہاں تو کہتی کہ مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا اس طرح کہ ان کا جو ہے وہ خدی خد ان کا رخسار جو ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ جیسے یہاں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے یہاں اپنا وہ رکھ دیں گے منہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رخسار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ مل گیا تو اور اس کے بعد آپ نے ان سے جو کھیلنے والے تھے ان سے فرمایا اے بنو ارفدا تم اپنا کام کرتے رہو مطلب کیا کھیل جاری رکھو یہاں تک کہ جب میں میرا دل بھر گیا تو آپ نے فرمایا بس میں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا تو وہاں سے نظر کوئی حدیث ہے الفاظ کا فرق ہے کہ وہ اس میں یہ کہ عید کے دن وہ حبش حبشی جو ہیں وہ مسجد کے اندر کھیل لیتے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے بھلایا میں نے اپنا سر آپ کے مونڈے پر رکھ دیا اور میں دیکھنے لگی ان کے کھیل کو یہاں تک کہ میں ہی جب ہٹ گئی اور نظر ہٹائی تو آپ بھی ہٹے وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي آسم واللفز لعقبة قال حدثنا أبو عاسم يعني بن جريش قال أخبرني أطى قال أخبرني وبعد بن عميد قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذني وعاتقه وهم يلعبون في المسجد قال عطاء فرس أو حبشون قال وقال لي بن أتيق بل حبشون واقعہ وہی ہے بس اس میں اتنا لفظ کا فرق یہی ہے کہ میں نے آپ کے کان اور آپ کے کندھے کے بیچ میں میں نے اپنا وہ, دیکھ وہ کر کے اور دیکھنے لگی اس سے کیا ہوا کہ پردہ کا جو آگ صرف آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے تو رابی عطا آبی اطارآی جو ہیں وہ انہوں نے پوچھا کہ وہ فارسی لڑکے تھے ایرانی یا حبشی تو راوی نے کہا کہ ابن عطیق جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں حبشی تھے وحدسنی محمد بن رافع و عبد بن حمید قال عبد اخبرہ وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الرضاق ابن قالا اخبرہ مامر زوریان ابن کال بین حبصہ یہ علاب ناند رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم بے حرابیم از زخلا عمر حسبہ یا صبح بیہ فکار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دعهم یا عمر یہ معلوم ہے کہ یہ تو اسی دن یا کسی اور دن یہ واقعہ ہوا کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حبشی اپنے انہی ہتھیاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے جھکے وہ کنکن پتھر اٹھا کے مارنے کے بعد کیا تھا مرکز تھے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تو اٹھا کے پتھر ہی مارنا شروع کر دیں گے تو آپ نے فرمایا چھوڑو ان کو اے عمر یہاں تک تو یہ عید کے مسئلہ ہو گئے اب اس کے بعد ہے استثقاء کا مسئلہ نماز, آ, بارش کے واسطے نماز پڑھنا حدثنا قال حدیب عالم بن ابھی بکر سمع عباد بن تمیم ابن تمیم یقول اسمعب اللہ ابن زید یقول اللہ عباد ابن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن زید المازنی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علّہ یعنی عید کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور میں نے شاید پہلے بھی بتلایا تھا مسجد نبوی کے دائیں طرف دیکھیں گے آپ اب ہے مسجد الغمام یہ اس جگہ پر ایک میدان تھا اس زمانے میں یہی وہ جگہ تھی یہاں عید کی نماز پڑھی جایا کرتی تھی تو یہ مسلح کہلاتا تھا اس جگہ تو آپ وہی تشریف لے گئے کیونکہ وہ کھلا میدان تھا تو اس میں یہ ہے کہ بھئی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شہر بھر کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک طرح اس میں میدان کے اندر پہنچ کر نماز پڑھنے دعا مانگنے میں خشو اور خوشو بھی ہے تو وہاں آپ تشریف لے گئے اور استثقہ آپ نے کیا اور آپ نے اپنی چادر مبارک جو تھی اس کو پلٹ دیا جب آپ جس وقت آپ قبل کی طرف منہ کر رہے تھے جیسے چادروں اوڑی بھی ہے اس کو پلٹ کر کے یوں اوڑھا اس سے مطلب ایک طرح کا یوں کہیے کہ اچھی فال بھی ہے کہ جس طرح سے میری چادر پلٹی جا رہی اسی طرح سے یہ یوں کہیے کہ حالات بدل جائیں اور اب جو سوکھا پڑ رہا ہے بارش ہو جائے یہ نے یہ مطلب بھی نکالا ہے تو صاحب جہاں تک استقاع کا تعلق ہے اس میں حدیثیں آگے کئی بہت سی حدیثیں آ رہی ہیں تو وہ ان حدیثوں کو میرا وقت بھی ہو گیا تو یہ کرتا ہوں کہ میں میرے خیال سے اس مضمون کو یہیں چھوڑ دوں آئندہ ہفتے بتراؤں گا تاکہ مسائل کیا ہیں سکھا سے وہی معلوم ہو جائے وهو دون الركوع الأول ثم رفع راسه فقام فأطال وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله عليه وقد تجلت السمس فقطب الناس فحمد الله وأصنع عليه ثم قال إن السمس والقمر من, من آيات الله وإنهما لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا فَأَيْتُمُوهُما فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّ مِن أَحَدٍ, إن من أحد أَغَيْرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَذْنِي عَبْدٌ أَوْ تَزْنِي أَمَةٌ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَبَقِيتُمْ كَثِيرًا وَلَذَهَبْتُمْ قَلِيلًا الح الب البلخی مالک ان سن خور قمر من آیات اللہ تو پچھلا باپ جو ختم ہوا ہے اس میں تو استفقاء کی نماز کا ذکر تھا بارش کے واسطے بارش نہ ہو قحد پڑے تو بارش کے لیے جو نماز کا مسئلہ آیا تھا اس کی تفصیلات آ چکی ہیں یہاں سے مسئلہ ہے کسوف اور خسوف کا اصل میں کسوف کہتے ہیں سورج کے گہن کو اور خسوف کہتے ہیں چاند کے گہن کو لیکن کبھی کبھی کسوف کا لفظ دونوں کے لیے ہی استعمال ہو جاتا ہے چاند اور سورج دونوں کے گہن کے واسطے تو سورج کی گہن جب ہو اس وقت کے لیے بھی ایک نماز کا ثبوت سننا سے ہے یہ حدیث اسی کے بارے میں ہے کیسے نماز پڑھی جانی چاہیے حضرت عائش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سورج کو گہن ہوا یہاں خط کا لفظ ہے حالانکہ عام طور پر خصوص سانت کے لیے اور قسوف جو ہے کاف سے وہ سورج کے لیے مگر جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی کصوف کا لفظ دونوں کے لیے بول دیتے ہیں کبھی خسوف کا تو یہاں خصفہ کا لفظ ہے سورج گہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے بہت لمبیہ قیام کیا نماز میں پھر آپ نے روکو کیا اور لمبا بہت لمبا رکو کیا پھر آپ نے سر اٹھایا رکو سے آپ نے لمبا قیام کیا مگر وہ پہلا جو قیام تھا اس سے ذرا کم تھا پھر آپ نے رکو کیا اور رکو پھر لمبا کیا مگر وہ پہلا رکو جو تھا اس سے کم تھا پھر آپ نے سجدہ کیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا مگر وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر آپ نے رکو کیا لمبا رکو کیا جو پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ نے سر اٹھایا کھڑے ہو گئے پھر آپ لمبے دیر تک کھڑے رہے مگر وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رقو فرمایا لمبا رکو تھا مگر پہلے رکو سے کم پھر آپ نے سجدہ کیا پھر آپ گھوم گئے یعنی نماز پوری کر لی وقت تجلتی شمس یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ روشن ہو گیا گہن ختم ہو گیا فقط ابناس آپ نے لوگوں میں پھر خطبہ دیا حامد اللہ اللہ کے حمد بیان کی واسنہ علیہ یعنی خطبہ جو ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کو کسی آدمی کے نہ مرنے اور نہ کسی اس کے زندگی کی وجہ سے گہن نہیں لگتا جب تم ان دونوں کو دیکھو یعنی گہن کی حالت میں تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ سے دعا کرو نماز پڑھو اور صدقہ دو اے امت محمد اللہ سبحان و تعالی سے کسی کو اس بات سے غیرت نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی جنا کرے اے امت محمد بخدا اگر تم جانو اس بات کو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بہت ہو جائے اور تمہارا ہسنا کم ہو جائے یہ میں, نے میں نے یہ بات پہنچا دی ہے خوب سن لو پھر روایت مالک میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ دو نشانیاں ہیں اللہ کے نشانیاں سے تو یہ نماز کا مسئلہ آیا ہے اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ دو رکعتوں کا ذکر ہے اور ہر رکت میں دو رکوع کا ذکر ہے یہ بھی اس میں آیا ہے اور قیام اور اسی طرح سے رکوع اور سجود کافی لمبے لمبے ہیں یہ ایک بات ہے اس حدیث میں جہاں تک فا کا تعلق ہے تو ثواف مالکیہ اور امام احمد کے ہاں بھی سب کے یہاں سورج کے گہن اور چاند گہن دونوں میں جماعت کے ساتھ نماز ہے اور شوافے کے یہاں اس کے بعد خطبہ بھی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے دوسری بات اس حدیث کے مطابق سوافے کے یہاں ہر رکعت کے اندر دو رقو ہیں سجدہ تو سبھی کے نزدیک ہر رقت میں دو دو سجدے ہوتے ہی ہیں جیسے اور نمازوں میں ہیں لیکن رکو بھی دو دو ہیں اور پہلے رکو کے بعد کھڑے ہو کر کے پھر لمبا قیام ہوا اب اس میں قرآن شریف پڑھا گیا یا کیا پڑھا گیا اس کا ذکر اس حدیث کے اندر نہیں ہے تو سواف کے ہاں بالکل جیسی حدیث ہے اسی کے مطابق عمل ہے ہانفیہ کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ امام نوہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں انفرادی نماز ہے جماعت کے ساتھ نہیں جب جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو خطبہ بھی نہیں انفرادی نماز ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھ لے ایک بات تو یہ ہے لیکن مجھے جو جہاں تک فقہی کتابوں میں پڑھنا یاد ہے وہ یہ ہے کہ سورج گہن کی نماز کے لیے تو یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اگرچہ سنت ادا الگ پڑھنے سے الگ الگ پڑھنے سے بھی ہو جائے گی مگر جہاں تک چاند گہن کا تعلق ہے جو رات کی نماز ہے اس کے لیے تو حنفیہ کے ہاں یہی ہے کہ الگ الگ ہی اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھیں اس میں جماعت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں بھی چاند گہن کا کہیں ذکر نہیں ہے سورج گہن کا ہے تو اسی میں اختلاف ہے یہ حنفیہ کا مسئلہ دوسری بات یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں دو رکعتیں پڑھی جائیں گی تو وہ اسی طرح جس طرح اور نمازوں میں ہوتا ہے یعنی رکو ایک ہوگا سجدے دو ہوں گے دو رکو اور دو سجدوں کی بات نہیں ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس حدیث میں تو دو رکو کا ذکر آیا ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آگے حدیث آ رہی اس میں تو تین رقو کا بھی ذکر ہے تو پھر اگر شوافے کو اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس حدیث کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جس, جس وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ رہے ہیں تو اسی وجہ سے پھر حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو چھوڑ کر کے اور عام نمازوں کا مطابق نماز کر رہیں تو حاصل یہ نکلا کہ ویسے کہ اگر کوئی شخص تین بھی پڑھ لے گا ایک رکت میں کرے گا تو بھی جائز دو رکو کرے گا تو بھی جائز ایک رکو کرے گا تو بھی جائز یہ زیادہ بہتر بات ہوگی کیونکہ حضرہ اختیار ہو گیا حدیثوں کی تعدد کی وجہ سے یہ جو فرمایا کہ کسی آدمی کے مرنے یا جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مسئلہ آگے آنا چاہیے کسی حدیث میں کھلے گی یہ بات ضرور کہ یہ آپ نے کیوں فرمایا بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ اللہ کی کے طرف سے ہے اللہ سبحان اپنی قدرت عظیمہ کو دراصل بتلاتے ہیں سائنٹفکلی یہ بات کے ساتھ چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو اس واسطے جو ہے وہ آ, چاند گہن ہو جاتا ہے اور جا اسی طرح سے سورج کا گہن بھی تو مطلب یہ ہے کہ وہ مگر سوال یہ کہ بھئی یہ سسٹم بھی تو اللہ ہی نے رکھا ہے اس طرح سے اللہ سبحان و اپنی قدرت کو بتلا دیتے ہیں کہ ہماری قدرت ہے ہم جب یہ ہم نے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ اس سے دہتے ہوئے اس پلانٹ کو جو ہے اللہ سبحانہ الب تعالیٰ نے ایسی صورت کر دی دیکھو اب اس کو روشنی نہیں پہنچ پا رہی ہے اس لیے اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے اپنو کال اخبر ابو ماویہ نسان اپنی عرب و بحاد السنال وزاد ام آباد الفین قمر فقال اللہ وزاد اللہ تو پہلی جو حدیث ہے اسی وہی حدیث مگر اس صنعت کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا چاند اور سورج اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دو نشانیاں ہیں اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ حلبلختو وہاں جیسے تھا کہ اللہ حل بل, حل بل بغیر ہاتھ اٹھائے کہ یہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو سے دعا کی اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے یعنی لوگوں تک یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت طاط برداری ہونی چاہیے کہ سورج گرہن ہو اور چاند گہن ہو ایسے موقع پر تو خاص طور پر دعائیں مانگنا صدقہ کا دینا نماز پڑھنا اور گناہوں سے بچنا گناہ کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا ہوا کہ نیکی کرو اور اس پر گندگی ڈال دو وہ بات ہو جائے گی تو برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے صدقہ کا خیرات کرنا نماز پڑھنا دعائیں مانگنا ایسے موقع پر یہ ہونا چاہیے وحدثني حرملة بن يحيى قال أقبرنا ابن واب قال أقبرني يونس دوسري سند وحدثني ابو الطائر ومحمد بن مسلم المرادي قال حدثنا ابن واب عن يونس عن ابن شهاب قال أقبرني عروت بن زبير عن آيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خصفت السمس في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طبيلة ثم كبر فركع ركوعا طبيلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترع قراءة طبيلة هي دماء من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طبيلا هو دماء من الرفوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر ابو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فقطب الناس فأثنى على الله بما هو ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا, رأيتموه فإذا رأيتموها فاضدعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كلتين وعيدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتمني جعلت أقدمه وقال المراد أتقدم وقال ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتمني تأخرت ورأيت فيها عمر ابن اللحي وهو الذي سيب السبائف و حدیث و قولی و ما حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صنعت مختلف ہے تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گہن ہوا تو رسول اللہ صلیم اللہ نکلے مسجد کی طرف تو یہاں اس میں پہلی حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں تھا یہاں یہ کہ مسجد میں تشریف لے گئے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے تقبیر کہی لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنا لی تو رسول اللہ صلی آسلم اللہ نے لمبی قرآت فرمائی اور پھر آپ نے تقبیر کہی رقو کیا لمبا رقو کیا پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا سمی اللہ علیہ ربنا حمد الربن تحم پھر آپ نے خڑ، خڑ، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر ایک لمبی قرعت فرمائی جو پہلی قرآت سے کم تھی پھر آپ نے تقبیر کہی پھر رکو فرمایا اور لمبا رکو تھا مگر وہ پہلے رکو سے کم پھر آپ نے سمی اللہ علیہ حمد البنا کرم فرمایا پھر سجدہ کیا ابو طاہر جو راوی ہیں انہوں نے اپنی روایت میں سما سجدہ کل آیا کہ سورج اور چاند اللہ کے نشانیوں میں کی دو نشانی ہیں کسی کے مرنے اور نہ کسی کی زندگی پر انہیں گہن نہیں ہوتا جب تم یہ گہن دیکھو تو ففضا الصلاح اس کے معنی یہ ہو گئے کہ لب کو جلدی کرو نماز کی طرف نہیں تمہاری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے اور آپ نے فرمایا یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھو یہاں تک کہ اللہ تم سے اس کو کھول دے یعنی وہ سورج گہن ختم ہو جائے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں ہر وہ چیز دیکھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں ارادہ میں نے کیا کہ جنت کے خوشوں میں سے خوشہ میں لے لوں یعنی پھل جنت کے جو ہیں جیسے انگور کے خوشے ہوتے ہیں اس کو قطف بولتے ہیں تو جنت کے وہ جو ہے میں خوشہ ایک لے لوں جب جس وقت تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں آگے بڑھا تھا مر... مرادی نے لفظ اقدمو کے بجائے اتقدمو کا لفظ ایک سند میں ہے معنی ایک ہی ہے اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا بعض حصہ جو ہے وہ با... دو... دوسرا حصے کو وہ اس کی لپٹیں جو ہیں کھائے جا رہی ہیں یعنی جس کو کہتے حسم کرنا یعنی آگ کی تیزی ایسی کہ ایک لپٹ دوسری لپٹ کو نیچے پٹکے یہ حالت ہو رہی تھی جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے کو ہٹا تھا اور میں نے اس میں عمر ابن لوہائی کو دیکھا وہ کون سا قریش کے اندر وہ وہ تھا جس نے آپ نے فرمایا سیب ال جس نے سانڈ چھوڑے تھے یا دراصل یہ جانور کو بت کے نام پر چھوڑنا جس کو کہتے ہیں وہ ہے صاحبہ اسی جانور کو کہتے ہیں جس نے یہ سانڈ چھوڑا تھا یعنی اونٹ چھوڑنا یا اور کوئی بت کے نام پر تو اب انہوں نے وہ چھوٹے پڑے جیسے ہندوستان میں دیکھا ہوگا کہ وہ بیل چھوڑ دیتے ہیں بت کے نام پر وہ اپنا پھرتا رہتا ہے وہ کھاتا پیتا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تو مقدس ہو جاتا ہے وہ جانور ان کی نظر میں ہم اپنے لوہائی نے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا اور بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑے اس کو میں نے جہنم کے اندر مجھے ہے کیونکہ وہ اس برائی کا بانی تھا اس لیے اس کو خاص طور پر جہنم میں دکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طاہر کی جو رابی ہیں اس میں ان کی سند میں تو بس وہاں تک بات ہے کہ نماز کے لیے لب کو اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے جو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ہر چیز دکھلا دی گئی جنت بھی اور جہنم بھی نماز کے اندر تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو ہے نہیں پردے اٹھا دیں تو جنت بھی نظر آئے جاننے بھی نظر آئے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے یہ کہ جس وقت قیامت آئے گی جب ہی جنت بنے گی اور جہنم بنے گی موجود ہے وعدثنا محمد بن مہران الرازی قال حدثنا الولید بن مسلم قال قال الاوزائی ابو عمر وغیرہ سمیتو ابن الشہاب الزہری یخبر ان اروح ان عائش ان الشمس قسفت على عادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادی انبی جامعتا فج تماؤ و تقدمہ وکبر وسلح اربا ارکات فرقاتی و یہ بھی حضرت عائشہ کی دوسری صنعت سے حدیث آ رہی ہے اس میں وہی ہے کہ سورج گہن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں ایک بات جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اعلان کرنے والا بھیجا منادی اس کو کہتے ہیں اور یہ کہ اسفلا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس نماز کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامہ ہے اگر جماعت کے ساتھ بھی پڑی جا رہی ہو تب بھی نہ اذان نہ اقامہ البتہ یہ پکارا پکار نہ درست ہوگا اسلح تو جامعہ تو آپ نے ایک منادی بھیجا تو لوگ اکٹھے ہو گئے آپ آگے بڑھے اور تکبیر کہی اور آپ نے چار رکو دو رکعتوں کے اندر اور چار سزبے کیے حدثنا محمد ابن محران الرازی حدثنا الولید بن مسلم قال اقبر عبد الرحمن بن نمر انه سمع ابن نبر ان سمیا اب ابن شہابن عن الوہ ان عائش ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جہری الخصوف بقراءته الخصوفی اربع فصل رکعت في فرقات واربع سجدات قال ز ظہری واخبرانی کثیر رکنو عبا سینی عباسی نانی عبّاسِ نبی صلی اللہ وسلم عنصل اربارقات فیر قاتعینی و ربا سجداتین حضرت عائشہ رضی اللہ عدیث دوسری سنت ایک اور صنعت ہے اس میں یہ کہ آپ نے اس نماز کے اندر جہر فرمایا قرآت آواز کے ساتھ آپ نے کی یہ اس اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی پھر آپ نے چار رکو دو رکعتوں کے اندر اور چار سجدے کیے زہری امام ظہری کہتے ہیں کہ مجھے کثیر ابن عباس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عبداللہ ابن عباس سے نقل کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکو دو رکعتوں میں اور چار سجدے کیے تھے وادث حج بن ابن الولید کالا دسنا محمد بن الحرف کالا دسنا محمد ابن الولیدی کالا کان کثیر ابنو اباس ابن, ابن عباسہ عباس کثیر ابن عباس جو ہیں عبد اللہ ابن عباس سے حدیث بیان کرتے کہ اور وہ رسول اللہ صلیم کے نماز کی حدیث بیان کرتے تھے جس روز سورج گہن ہوا جیسا کہ عروہ کی حدیث عرت عائشہ سے مروی ہے اسی کے مطابق و حدسنا اساق ابن ابراہیم قال اخبرنا محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جرئی کال سمیت و عطا یقول سمیت وید ابنا او میرن یقول و حدسنی من ادو حمس ان, الشمس ان على سفت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فقام قیام شدید وقت وقان ازار اکبر سمعرکا وزارف راسو قم اللہ محمد فقام فحمد اللہ عليه ثم قال ان الشمس والقمر لا کے صفانی احد ولا ولاء الحتی من عیات اللہ یُحوف الله بهما فیزار آئی تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعین کی حدیث ہے یہ عبید بن عمیر سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں, میں اس سے حدیث بیان کی اس کی جس کے میں تصدیق کرتا ہوں یعنی مطلب یہ کہ سچی حدیث تھی راوی دوسرے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ ان, سے ان کی مراد عائشہ سے تھی ان کی انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ سورج گہن ہوا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بہت قیام شدیدن کا مطلب کیا ہوتا ہے لمبا دیر تک قیام ہونا تو آپ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے رکو کیا پھر کھڑے ہوئے پھر رکو کیا پھر کھڑے ہوئے پھر رکو کیا دو رکتوں میں تین تین رکو آپ نے کیے اور چار سجدے ہر رکعت کے اندر دو سجدے تو چار ہو گئے فن پھر آپ گھومیں پھر گئے نماز سے اور یہاں سورج جو ہے وہ روشن ہو گیا اور جب آپ رکوع فرماتے تو آپ فرماتے کہ اللہ اکبر اور رکوع سے فارغ ہوتے تو آپ سر اٹھاتے ہوئے کہتے سمی اللہ علیہ حمیدہ فقام پھر کھڑے ہوتے تو پھڑکھ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور آپ نے خطبہ دیا اللہ کے حمد اور ثنا بیان کی پھر فرمایا کہ چاند اور سورج یہ دونوں کے دونوں نہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گہن ہوتا ہے نہ زندگی کی وجہ سے لیکن یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خوف دلاتے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو چاند کی بھی روشنی لے لے اور سورج کی بھی عظیم القدرت ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسا قصوف دیکھو تو اللہ کو یاد کرو یہاں تک کہ اس کی روشنی چلی جائے روشنی آ جائے نے ابو غسان المسمائی وہ محمد ابن مصنع قالیہ حدسنا محد و ابن الحسن قالیہ حدنی ابی القطع ان انعطا ابن ابی ربان عبید ابن عمیر ان عائشن نبی صلی اللہ عصلم صلی اللہ و تو آپ نے دو رکعتوں کے اندر چھ رکو اور چار سجدے کیے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ بھی تو حدیث میں آ رہا ہے تو لہٰذا دو ہی پر کیوں ہو ٹھہرے یہ تو تین بھی کر لو کبھی دو کر لو کبھی ایک, حنفیہ کیا ایک ہی رکو ہے بہرحال حدسنا عبداللہ ابن مسلمت القانبی حدثنا سلیمان یعنی ابن بلالیتن اتت عائشہ فکالت آز اللہ بس یہ رک جاتے ہیں اس لئے حدیث لمجھے تو وحدثنا الله بن مسلم القانبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أن يحيى عن أمر أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور قالت مرافقات عائشه قال رسول الله صلى الله عليه بالله ثم رسول الله صلى غدات مركبا فخسفت الشمس قالت عائشه فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا به الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه قالت عائشه فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوا طبيلا ثم رفع فقام قياما طبيلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوا طبيلا وهو دون ذلك الركوع الأول ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك یہ تاپ وزنا رواد عابن القبر عمرہ سے روایت ہے کہ یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی ان سے وہ سوال کر رہی تھی اور اس درمیان میں اس نے یہ بات کہی ہے یہودیہ نے کہ اللہ میں تمہیں عذاب قبر سے بچائے یہ عزت عائشہ نے سنا اس سے تو عزت عائشہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ لوگ کیا قبروں میں بھی عذاب دیے جائیں گے کے معنی یہ ہو گئے کہ اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی ذہن میں یہ تھا کہ قبر, قبر میں عذاب نہیں ہوگا قزاب اور ثواب جو کچھ ہوگا وہ قیامت میں ہوگا اور قبر جو جس میں لے اور دفنا دینا ہے وہاں کچھ نہیں جب حساب نہیں ہوا کتاب نہیں ہوا تو پھر ابھی عذاب کا نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے قیامت میں ہوگا جو کچھ عذاب اور ثواب یہ ذہن میں تھا جب اس نے یوں کہا یہودیہ نے کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے تو اب یہ طایشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کے مد میں کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی عمرہ کہتے ہیں دائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی پناہ بس اتنی بات ہوئی پھر آپ سوارو کا تشریف لے گئے ایک دن یہاں بات ختم ہو گئی پھر ایک جو حدیث جس کی وجہ سے یہاں لا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے وہی کیا نام ہے سلاۃ القسوف کا سورج گہن کی کا مسئلہ چل رہے ہیں تو آگے اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کے ایک صبح کو تشریف لے جا رہے تھے کہیں تو سورج جو ہے وہ دھلا یعنی گہن ہوا تو عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی کچھ عورتوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر حجروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی میں بھی وہاں نکل کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری سے تشریف لائے جو سواری آپ کے سوار ہونے کی جگہ اس سے تشریف لائے یہاں تک کہ آپ اپنے اس نماز پڑھنے کی جگہ پر آئے جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے یعنی جو محراب کی جگہ تھی پھر آپ کڑے ہوئے لوگ آپ کے پیچھے کڑے ہو گئے عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے بہت لمبا قیام فرمایا پھر رکو کیا پھر رکو کیا, پھر رکوع کیا لمبا پھر آپ نے آپ اٹھے اور کافی دیر تک کھڑے رہے لیکن جو پہلا قیام تھا اس سے کم پھر آپ نے رکو کیا لمبا رکو اور یہ رکو پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ اٹھے اور یہاں اس کے بعد یہ ہے کہ صورت جو ہے وہ روشن ہو گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری آزمائش ہوگی قبروں کے اندر جس طرح سے کہ دجال کا فتنہ ہے ایسی قبروں کا اندر بھی ایک فتنہ ہے امرا کہتے ہیں کہ میں نے تائش رضی اللہ عنہ سنا و فرماتی تھیں کہ پھر اس کے بعد میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے دیکھا یہ ہو گئی حدیث جس لیے لائیں حدیث کو اس باب میں وہ تو ہوا سورج گہن کی نماز کا مسئلہ لیکن اس یہی وہ حدیث ہے جس کو مفترین جو ہیں وہ لیتے ہیں اور اس سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ عذاب قبر کی اطلاع مدینہ منورہ میں ہوئی اس واقعے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر عذاب قبر سے پناہ پناہ چاہتے رہے دعا مانگتے رہے ورنہ اس سے پہلے پورے مکی زندگی کے اندر اور مدینہ منورہ میں بھی اس واقعے سے پہلے یہ علم میں نہیں تھا کہ قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے اچھا صاحب جہاں تک قبروں کے عذاب کا تعلق ہے وہ یوں کہ یہ کہ حساب اور کتاب سے پہلے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پولیس کے کسٹڈی میں جو آئیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو واقعی مجرم ہے جن کا مجرم ہونا کھلا ہوا ہے آیا ہے ان کے ساتھ الگ ایک برتاؤ ہوتا ہے پولیس کا اور ایک وہ ہیں کہ جس کے بارے میں پولیس کو یہ بات معلوم ہے کہ بھئی یہ صحاب عزت ہیں صحاب حیثیت ہیں اور یہ کوئی مجرم نہیں ہے تو پولیس کی کسٹڈی میں تو وہ بھی ہوتے ہیں اریسٹ وہ بھی کیے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ معاملہ مجرموں والا نہیں کیا جاتا اسی اور نہ سے یہ بلکہ ان کو اس طرح بھی نہیں رکھتے ایسی جگہوں میں کہ جہاں مجرموں کو لے جا کر رکھتے ہیں مجرموں کے رہنے کی جگہ الگ ہوگی اور غیر مجرم اگر پولیس کسٹڈی میں آئے ان کے رہنے کی جگہ رکھنے کی جگہ الگ ہوگی جب تک کہ کورٹ سے فیصلہ ہو کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی پھر دونوں کے معاملات الگ الگ ہی ہوتے ہیں تو قبر جو ہے دراصل وہ ایک طرح کی حوالات ہے جیل سے پہلے وہ مجرمین ہیں ان کے ساتھ معاملہ مجرموں جیسا ہی ہوگا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دفن ہوتا ہے تو منکر نکیر جب آ کر اس سے پوچھتے ہیں سوالات تو جب اس کا جواب صحیح ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تمہاری تم صحیح صحیح مومن ہو یقین کرنے والے پہلے سے معلوم تھا تو یہ جو بات ہے اب اس کے بعد ان سے یہ کہ بھئی ٹھیک ہے ایشتہ یہ و متا حمیدن ونم کنو مطلع عروس وہ یہی کہتے ہیں پھر ان سے کہتے اچھا ٹھیک ہے تم نے زندگی بھی اچھی گزاری موت بھی بہت اچھی حالت میں ہوئی اب تم آرام سے دلہن کی طرح سو جاؤ یہ قبر ہی کے اندر ہو رہا ہے اور وہ جو, جو وہ ہوگا مجرم جو ہوں گے کافر اور مشرک ان کو کہاں سے سوال کے جواب آئیں گے تو کہیں گے کچھ نہیں ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے لا لدری کنت اسماؤ مادا یقول میں کچھ لوگوں سے کچھ بات سنا کرتا تھا میں بھی ویسے ہی کرتا تھا جیسے لوگ کرتے تھے باقی مجھے کچھ پتا نہیں تو آدیش میں آتا ہے کہ پھر جہنم کے گرز جو ہیں وہ اس سے مار دیں گے اس کو اور مارتے رہیں گے یہ ہے وہ جب مجرم ہونا کھل گیا ہے تو اب اس کے ساتھ معاملہ کیسا کیا جائے ان کے ساتھ قیامت تک یہ مسئلہ ہوتا رہے گا اور قیامت جب آئے گی تو وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا تو یہ ہے یہ بات اس حدیث میں جب معلوم ہوئی تو آپ نے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگنی شروع کر دی تھی اس وابقي بعد حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن حسام الدستواي قال حدثنا ابو الزبير جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ركع ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فسرع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فأوردت علي الجنة حتى لو تناولت من قف أخصو أو قال التناولت منها قف فقصورة دي عنه. وأورت عليه النار فرأيت فيها امرأة من بن إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها فلم تطعنها ولم تدعها تاكل بالخشاس الأرض. وأيت أب سماام عمل بن مالك يجر قصبهه في النار. ون قانق صبل قمر الفان اللہ علی مؤمن وم آیتانیات مُما فیضا خصفہ فصل تنجلی جاب اپنے عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا سخت سردی گرمی کے موسم دنوں میں تو بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی صورت گہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھی اور آپ نے قیام بڑا لمبا کیا یہاں تک کہ لوگ گرنے لگے یعنی اتنا لمبا قیام کہ ویسی گرمی میں آدمی کے حالت خستہ ہو جاوے اب اس میں جو ہے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے وہ ایسا ہوا کہ جیسے اب گرے یہ حالت ہونے لگی تو اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا پھر آپ نے رکو کیا رکو بھی لمبا ہوا پھر آپ نے آپ اٹھے اور اٹھنا بھی کافی دیر تک کے لی ہوا پھر آپ نے رکو کیا وہ بھی پھر لمبا ہوا پھر آپ اٹھے اور دیر تک کھڑے رہے پھر آپ نے سجدہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں دو رکو اور وہی دو سجدے سما سجدہ سجتے ہیں پھر دو سجدے فرمائے صبح مقام فسنان ہوا منزالک پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ویسے ہی کیا جیسے پہلے رقو میں کیا تو کہتے ہیں کہ چار رقو اور چار سجدے دو رقطوں میں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا میرے سامنے ہر وہ چیز پیش کی گئی جس میں تم لوگ جاؤ گے جس حالت میں تم جو حالت تم پہ آئے گی وہ ساری چیزیں میرے سامنے پیش کی گئیں اس نماز کے دوران جائے علیجوں کا مطلب آتا ہے گھسنا داخل ہونا تو ہر چیز جو جس میں تم جاؤ گے میرے سامنے پیش کر دی گئی چنانچہ میرے سامنے جنت لائی گئی یہاں تک کہ اگر میں اس میں سے کوئی خوشا لینا چاہوں تو میں اس کو لے لوں اتنا قریب ہو گئی جنت مجھ سے یا آپ نے فرمایا کہ میں نے لینے میں لینے لگا خوشہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا یعنی مطلب جیسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت قریب آ رہی ہے نظر آ رہی کہ بہت قریب ہے آگے بڑھ کے لے لیں گے مگر وہ تو پیچھے کو ہٹ گئی یہ یہ کہ خیال اندازہ صحیح نہیں تھا کہ اتنا قریب ہے خود رک گئے نہیں جا سکے وہاں تک تو یہ حاصل ہوا لیکن بہت قریب کے نظر اچھی طرح سے آ گئی جنت وہ اور میرے سامنے جہنم لائی گئی پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس میں ایک عورت بنی اسرائیل کی دیکھی جس کو ایک بلی کے معاملے میں آزاد دیا جا رہا تھا جو اس کی جس کی وہ بلی اس کی تھی اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اس نے نہ تو اسے کھلائے نہ اسے چھوڑے کہ وہ اپنے کچھ زمین کے کچھ پتیاں وتیاں کیڑا مکوڑے ہی کھا لے وہ نہ تو وہ چھوڑی باندھ کے رکھا ہوا نہ کھانے کو دے تو یہ تو ایک جاندار کو عذاب دینے والی بات ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ او نے اس کو یہ عذاب دیا اور اس میں یہ بات کہ صرف اس عمل کی وجہ سے جہنم میں گئی یہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس جہنم میں اصل کو جانا ہوگا انسان کے عقیدے کی وجہ سے تو اس لیے دو دو باتیں ہوں گی یا تو یہ کہ جیسے مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بداملیوں کی سزا کے واسطے کچھ دن جہنم میں جائیں پھر جنت میں جائیں گے تو یہاں یہی ہوا کہ یہ اس کا جرم تھا اس جرم کی سزا بھگتنے کے واسطے وہ جہنم میں گئی پھر جب بھی جنت میں جانا ہوگا جانا ہوگا وارن آپ کو تو یہ دکھلا دیا کہ وہ جہنم میں ہے اس عمل کی وجہ سے ایک جواب یہ اور دوسرا جواب یہ عقیدہ بھی خراب ہوگا لیکن اصل, اصل تو جانا جہنم میں عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مگر کفار کو جہاں جہنم میں جانا تو ہوگا عقیدے کی خرابی سے مگر عمل کی خرابی کی سزا بڑھتی چلی جائے گی قسم قسم کے عذاب جو ہوں گے وہ یہ فلاںان بداملی کی سزا ہے یہ فلاں بدعملی کی سزا ہے یہ, کی سزا ہے, یہ فران... تو اثرن جانا عقیدے کی وجہ سے ہے لیکن عذاب کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ اعمال کی خرابی کی بھی ہوں گی تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی باورت عورت بدعقیدہ بھی ہوگی جس کی وجہ سے جن... جہنم میں جانا ہوا اور ساتھ میں اس, اس طرح کے اعمال کی اور ظلم اور زیادتی کی سزائیں بھی اس کو اضافی مل نہیں ہوں گی یہ دونوں جواب ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ابو سمام عامربن مالک کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیاں کھینچے لے جا رہا ہے تو یہ ہے کہ جو غذا اس کو دی گئی یا تو اس کی وجہ سے یا یہ کہ وہ دنیا میں جو حرام خوری کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ آدمی پیٹ, پیٹ کے واسطے کرتا ہے معلوم ہوا کہ وہ اتریاں جو ہیں وہی وہ نہیں پیٹ میں ٹھہر رہی اور آپ نے فرم اور یہ کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی بڑے کی موت کی وجہ سے ہی گہن میں ہو جاتے ہیں یعنی جو آتا ہے اثر ہے, وہ کوئی بڑا آدمی مر گیا تو یہ سورج گہن ہو گیا یا چاند گہن ہو گیا لوگ ایسا کہا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں نشانیوں میں کہ ایک نشانیاں ہیں دونوں اور وہ تم کو یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں ان کو بے نور کر کے تو جب تم ایسا, ایسا دیکھو یعنی جب ان دونوں کو گہن لگے تو, تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ ان کا گہن دور ہو جائے پورا ہو گیا بات چلیے زی قالا حدثنا عبد الملک عن جابر ان الشمس في رسول وسلم یوم ابراہیم ابنو رسول ابراہیم فقال البی صلی الله عليه وسلم فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنسرۃن سجداۃن بدا فر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نهو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الاولى ثم ركع نهو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نهو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فرك أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعات إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تآخر وتآخرت الصفوف خلقت قلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه وتقام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس فقال يا ايها الناس انما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا ينكسفان لموت أعظم من الناس وقال أبو بكر لموت ابن موت البشر فان من ذلك فصلوه حتى تنجلي ما من شيء توعدونه الا وقد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم هنا رأيتمني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المهجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن له قال إنما تعلق بمهجني وإن غفر أنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاة الأرض حسٰ ماتد جوان سمہ جی ابل جن و ذالا بدعلی فلفما تو اللہ قدر اے تو فی صلا ہے سورج گہن کی نماز کا تو جاوید رضی اللہ عنہ کی روایت تفصیلی ہے اور وہ یہ کہ سورج گہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ بات اور حدیث میں اب تک نہیں آئی لیکن اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ کسی کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا کیونکہ آپ یہی فرما رہے ہیں کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے اس کا تعلق نہیں ہے یہاں اس بات کو وضاحت ہو گئی کہ دراصل اس دن آپ کے صاحبزاد ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو سورج گہن ہوا فقال الناس لوگ کہنے لگے کہ یہ جو سورج گہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے کیونکہ آخر کو بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا انتقال سے بڑھ کر اور صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ صدمہ جو ہے وہ صورت پہ بھی پڑا ہوا اسی لیے گہن ہو گیا یہ لوگوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی چھ رکوعوں اور چار سجدوں کے ساتھ میں پہلے شروع میں بتا چکا تھا جب یہ باب شروع ہوا تھا کہ مختلف حدیثیں آ رہی ہیں کسی میں دو رکوع کا ذکر ہے ہر, رکوع, ہر رکعت میں اور کسی میں تین رکعت کا ذکر ہے شوافیں جو ہیں انہوں نے ان حدیثوں کی بنیاد پر دو رکو کو لیا ہے ہر رکعت کے اندر جیسے دو سجدے ہوتے ہیں ایسے ہی دو رکو بھی ہوں گے حنفیہ نے جو ہے وہ ایک رکو اور دو سجدے جیسے اور نمازوں میں ہوتے ہیں تو اس قائل ظاہر ہے کہ حنفیہ کے مسلک پر یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں اس میں تو ایک سے زیادہ رکو ہیں تو ان کی طرف سے جواب یہی ہے شوافے کے لیے کہ بھائی تین رقو والے بھی حدیث بھی مسلم کے اندر ہی ہے تم نے اس کو نہیں لیا تو کیوں اس کو چھوڑا تم نے جو, جو وجہ اس کے چھوڑنے کی ہے تو ہم نے جو ہے اور نمازوں کی طرح جس طرح ہر نماز کے اندر ایک رکو ہوتا ہے اسی طرح ہم نے اس کو رکھا ہے تو یہ ایک بات ہے امام نوبی کا کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلاف فضیلت کا ہے لہذا تین, بھی تین رکو بھی ہو, ہو سکتے ہیں دو رکو بھی ہو سکتے ہیں اور ایک روکو بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روکو کے مسئلے کوئی معامل ہوئی بھی کوئی غلط نہیں سمجھ رہے تو اس میں حدیث کے اندر تین رقو ہر رکعت کے اندر اور دو سجدے وہ اس کا ذکر ہے تو آپ نے ابتدا فرمائی تکبیر کہی پھر قرآت کی اور لمبی قرآت ہوئی پھر آپ نے روکو فرمایا جس طرح جتنی دیر آپ کھڑے رہے تھے کرا کے لیے اتنی لمبا رکو آپ نے فرمایا پھر آپ نے سر اٹھایا رکو سے اور آپ نے پھر کرایہ فرمائی جو پہلی قرآ سے کم درجے کی تھی مقدار میں پھر آپ نے رکو فرمایا جتنی دیر آپ کھڑے رہے تو قیام کے بقدر پھر رکو ہو گیا پھر آپ نے سر اٹھایا رکو سے اور پھر آپ نے قراعت فرمائی اور دوسری قراط سے کم تھی مقدار میں پھر آپ نے رکوع فرمایا جتنی دیر کھڑے رہے پھر آپ نے سر اٹھایا رکوع سے پھر سجدے میں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دو سجدے فرمائے پھر کھڑے ہو گئے اور پھر اسی طرح سے تین رکوع فرمائے مگر پہلی رکت والے جو رکوع تھے ان سے کم درجے میں تھا اور لیکن رکو اور سجدے میں ایک ثانیت رہی کہ جیسا سجدہ وہ اتنا ہی رکو پھر آپ پیچھے کو ہٹے تو جب آپ پیچھے ہٹے تو جو صفیں آپ کے پیچھے تھی وہ بھی پیچھے ہٹی حتن تہینا یہاں تک کہ ہم بالکل پیچھے تک ہو گئے اور ابو بکر جو اس میں راوی ہیں ان کا کہنا یہ ہے یہاں تک کہ عورتوں تک پہنچ گئے جو عورتیں پیچھے کڑی ہوئی تھیں ہٹتے ہٹتے وہاں تک پہنچ گئے پھر آپ آگے بڑھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ آپ اپنی اسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے پھر آپ نے نماز سے فارغ ہو جب آپ نماز آپ فارغ ہوئے اس وقت جس وقت سورج جو ہے وہ روشن ہو گیا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں سورج اور چاند اللہ کے نشانیوں میں کی دو نشانیاں ہیں ان دونوں کو گہن کسی لوگوں میں سے کسی کے مرنے سے نہیں ہوتا اور ابو بکر جو اس کے راوی ہیں ان کا کہنا یہ لیموتی من الناس کی جگہ لیموتی بشرین کسی انسان کے کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتا بہرحال صحیح آئی تم جب تم دیکھو گہن تو فصل الحت انجری نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج گہن سے نکل آئے روشنی آ جائے اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا تم سے اللہ نے جس سے وعید کی اور ڈرایا ہے یا وعدہ کیا مگر یہ کہ میں نے اس کو اپنی اس نماز میں دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم لائی گئی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے کو ہٹ رہا تھا اس ڈر سے کہ کہیں اس جہنم کی لپٹ نہ مجھے لگ جائے اور میں نے اس جہنم میں دیکھا صاحب مہجن کو مہجن اصل میں ایک لکڑی ہوتی ہے جس میں اوپر کو کٹوا سا ایسا بن جائے تو, تو بالکل پکڑنے کے واسطے اسٹیک وہ اتنی بڑی نہیں مطلب یہ کہ ذرا اوپر سے جا کے مڑ جائے وہ مہجن کہلاتی ہے تو صاحب المہجن کو میں نے اس میں دیکھا وہ کون تھا وہ اپنے اس لکڑی، وہاں وہ اپنی اس لکڑی کو گھسیٹے ہوئے جہنم میں چل رہا ہے وہ آدمی جو ہے وہ حاجیوں کا چوری کیا کرتا تھا حاجی بیٹھے ہوئے اپنی لکڑی جو ہے وہ جو ادھر کو مڑی ہوئی ہے مہجن اس کو اپنا لگا دیتا اس میں کوئی کپڑا اٹک جاتا تو کھینچتا اس کو فین پھوتی نہ رہو اگر پتہ چل جاتا لوگوں کو تو کہتا رہے میرے لکڑی میں اٹک گیا انما تعلق آتا اللہ بھی محجانی اور اگر غافل ہو گئے لوگ تو لے کے چل دیتا تھا اس کپڑے کو اس طرح وہ چوری کرتا تھا تو میں نے اس کو جہان کے اندر دیکھا وہ اپنی لکڑی گھسی اٹھتا پھر رہا ہے اسی طرح سے اور یہاں تک کہ میں نے اس میں ایک بلی والی کو بھی دیکھا کہ جس نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اس کو کھلاتی بھی نہیں تھی نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کے گزر کر لے یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی تو یہ گناہ کے کام ہیں کسی کو جانوروں تک کو ستانا اسلام میں اس کی بھی مانیت ہے اور چوری تو ہے ہی بڑے گناہ کی بات تو گناہوں کی سزا ملتی ہے جہنم میں اس طرح سے آپ کو دکھایا گیا بتلا چکا ہوں کہ یہ تو ان کا عقیدہ بھی کفری ہوگا تو عقیدے کی وجہ سے جانم میں گئے اور ان سزاؤں کی وجہ سے جہنم کی میں تکلیف اور بڑھ گئی یا پھر یہ کہ بطور سزا کے جائیں گے پھر بعد میں جنت میں جائیں گے اگر ایمان والے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر جنت لائے گئی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے کو پڑھا تھا یہاں تک کہ میں اپنی جگہ پر آگے کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا میں ارادہ کر رہا تھا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کے پھلوں میں سے کچھ پھل لے لوں تاکہ تم بھی اس کو دیکھ لو لیکن پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ میں ایسا نہ کروں تو اس لیے میں رکیا فما من سین تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہو مگر میں نے اس کو اپنی اس نماز میں دیکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ معذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم غیب پردہ اٹھا کر وہ عالم آپ کے سامنے کر دیا جس کی غرض جو ہے وہ یہی ہے کہ دراصل نبی چونکہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو حق کی اس واضح سے وہ حق تو کھل کر ان کے سامنے آنا چاہیے اگر ان سے حق چھپا رہا تو وہ اتنی تفصیل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لوگوں کو بات نہیں بتلا سکتے ایمان تو ان کا ہے جب یہ چیزیں غیب میں تھیں ان کے سامنے نہیں آئی تھی جب سے ایمان ہے ایمان کہتے ہی اس کو ہیں تو ایمان تو ہے رسول کا اس وقت سے جب ہر چیز غیب میں ہے ایمان کے بعد ان چیزوں کا مشاہدہ کرانا وہ دراصل یقین بڑھانے کے لیے تاکہ ان کی دعوت میں جان پیدا ہو جائے تبلیغ میں یہ اس کی غلط ہے تو امبی عالم و والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بات ایسی ضرور غیب کی بتلائی کہ جس سے وہ ان کی دعوت میں اس سے طاقت اور قوت پیدا ہو دنیا میں رہتے ہوئے بھی کہ پردہ اٹھا دیا اور ان کے سامنے چیزیں آ گئیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں دکھلائی گئیں اور آپ کو معراج بھی کرائی گئی کہ اور قریب سے جا کر کے جہاں جہاں وہ چیزیں ہیں انہیں کو دیکھ لیں يا أبي خصوصية حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدقلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شان الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا. تجلط شمس فقط رسول اللہ صحمد اللہ ما بعد ما من شيء لم أكن رأيتو إلا قد رأيتو في مقامي هذا قد الجنة والنار وأنه قد أحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسمى فيوتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فام الممن أب الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسمى فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى فأسمى عجبنا وعطانا سلاس مرار فیقالوا لہو نم قد کنا نالم انکا لتؤمن بھی فنم صالحا وعمل المنافق او المرتاب لا ادلی اي ذالک قالت اسما فیقول لا ادلی سمیت الناس یقول شیئن فقلتو <تصفح> یہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ کی بہن ہے چھوٹی تو یہ ان کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا میں عائشہ کے پاس پہنچی اپنی بہن کے پاس وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے ان سے کہا یہ لوگوں کیا ہو گیا نماز پڑھنا ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کون سا وقت ہے نماز کا آخر کیوں پڑھ رہی نماز تو انہوں نے نماز میں تھیں تو اپنا سر کا اشارہ اوپر کو ایسے ہی کر کے آسمان کی طرف تو مطلب بولی تو یوں نہیں کہ نماز میں بولے کیسے بس سر سے اوپر کو اشارہ کر دیا مطلب یہ اوپر دیکھو تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک نشانی ہے تو انہوں نے اپنا ایسا کر دیا گردن کو قالت نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی وسلم نے قیام جو ہے بڑا طویل بہت طویل فرمایا یہ آسما کہتی یہاں تک کہ مجھے تو بے ہوشی ہونے لگی تو اس بے ہوشی سے بچنے کے لیے کیا ہوا کہنے کے وہاں قیربا مما جو مشکیزہ ہوتا ہے چھوٹا ایک تو مشک ہوتی ہے بڑی قیربا چھوٹی مشک کو کہتے ہیں پانی کا جو تو وہ مشک تھی میں نے اس کو لیا جو میرے برابر ہی میں تھی مجھے جان چلنے نہیں تھا اس کے لیے اور میں نے اپنے سر کے اوپر اور اپنے منہ کے اوپر پانی ڈالا تاکہ میری بے ہوشی تو دور ہو جائے تو قالد اسما نے کہا کہ پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ختم کی سورج جو ہے وہ روشن ہو گیا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کے حمد اور ثنا بیان کی پھر اس کے بعد فرمایا کہ حمد السلاد کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو, میں جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اب اس جگہ پر دیکھ لیا ہے یہاں تک کہ جنت اور جان بھی اور میری طرف وہی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبر میں بھی فتنہ ہوگا یعنی تم اس میں بھی مبتلا ہوگئے جیسا کہ تمہارا ابتلا مسیح دجال کے وقت میں ہوگا کہ وہ بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے دجال جب آئے گا ایسے ہی تمہارا فتنا ہوگا تمہارے لیے یعنی مصیبت میں مبتلا ہوگے قبروں کے اندر بھی تو محدثین علماء نے اس حدیث سے سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اس وقت یہ بات معلوم ہوئی اس نماز کے دوران کہ قبروں کے اندر بھی عذاب ہوگا ورنہ اس سے پہلے یہ بات ذہنوں میں تھی کہ صرف آخلت میں ہی جو ہے وہ عذاب اور ثواب ہوگا اسما کہتی ہیں کہ فیوتا آہدم پھر تم میں سے یعنی جو قبروں کے اندر جو فتنہ ہوگا یا مصیبت ہوگی اس کی شکل کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کے پاس کوئی کوئی آئے گا فرشتہ آئے گا اور وہ کہا جائے گا اس آدمی سے تم اس شخص کے بارے میں اس شخصیت اور ہستی کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے یعنی مردے سے پوچھیں گے تو اب ایمان والا المومن یا آپ نے فرمایا الموقن یقین والا تو اسما کہتی ہیں کہ وہ تو یوں کہے گا کہ یہ محمد ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیلیں لے کر آئے ہدایت کا کی تعلیم انہوں نے دی تو ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے ان کی تاج کی تین مرتبہ یہ بات کہیں گے وہ تو ان سے کہا جائے گا کہ سو جاؤ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم ان اللہ کے رسول پر تمہارا ایمان ہے تو اب آرام سے سہولت کے ساتھ تم سو جاؤ جہاں تک منافق کا تعلق ہے یہ تو آپ نے منافق فرمایا یا مرتاب یعنی جس شک میں پڑا ہوا ہے تو وہ یہ کہے گا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو میں سنتا تھا کچھ کہتے تھے بس میں نے بھی وہی بات کہی جو لوگوں نے کہی کسی نے کسی کی بڑائی بتلائی کسی نے کسی کو معبود بنایا کسی نے کسی کو معبود بنایا بس جو لوگ کہتے میں بھی وہی کرتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے یہ اس کا جواب ہوگا تو زی...